مئیتان رجیم بسم اللہ الرحمن رحیم اریف لام ریا تلک ضل علی کمر ربی کلحق والنا اکثر سلائی <تصفح> سورت الرعد مکی صورت ہے مدنی صورت ہے سورت الرعد مدنی صورت ہے نزولاً چھیانوے نمبر سورہ محمد کے بعد نازل ہوئی ہے اور مصحف کی ترتیب میں تیرہویں صورت ہے قرآن کریم کی سورہ یوسف کے بعد لگی ہے سورہ یوسف کے ساتھ ربط متعدد وجوہ کی بنا پر ہے جس میں سے پہلا ربط جب سورہ یوسف میں مسئلہ ثابت ہوا دلائل کے ساتھ تو یہاں مسئلے کی وضاحت امسلہ کے ساتھ مثالوں کے ساتھ یا سورہ یوسف میں مسئلہ ثابت ہوا دلیل نقلی کے ساتھ تو اس صورت راد میں دلائل عقلی علی التوحید سور یوسف کی آیت نمبر ایک سو پانچ میں فرمایا تھا وقمن آیت انفسما تیول ارد یا مرون علیحا وہ انہا مورزول تو اس صورت میں آیت نمبر دو تین اور چار میں وہ دلائل آفاقی اور زمینی علوی اور سفری بیان ہو رہے ہیں صورت الرات کا اختتام ترغیب القرآن کے ساتھ تھا سور یوسف کا اختتام ترغیب القرآن کے ساتھ تھا تو اس صورت کا افتتاح اس کی ابتدا اور شروعات ترغیب القرآن سے یا صورت یوسف میں فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام عالم الغیب نہیں یوسف علیہ السلام عالم الغیب نہیں شرک فل کی تردید ب الانبیاء تو اس صورت میں شرک دعا کی رد ہے جبکہ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں تو اللہ کے سوا کوئی غائبانہ آواز اور پکار کا لائق بھی نہیں سورہ یوسف میں آیت نمبر چالیس پہ فرمایا تھا کہ شرک پہ کوئی دلیل نہیں مانزل اللہ اللہ من سلطان تو سورت الراد میں توحید پر کثرت کے ساتھ دلائل متنوع ذکر ہو رہے ہیں یہ اصر یوسف میں دنیاوی انجام ذکر ہوا صبر کا تو اس صورت میں صبر کا اخروی انجام آیت نمبر بائیس میں ولدین صبر رتگا وجه وا قام سلا توان فکو مما رزکنا سرم و علانیہ وید رو ن بل حسن الدار توقبار سور یوسف میں آیت نمبر چالیس میں اعلان تھا توحید کا بزبان یوسف تو یہاں آیت نمبر چھتیس میں اعلان ہے توحید کا بزبان امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد میں آیت نمبر چھتیس سورہ یوسف کی آیت نمبر ایک سو تین میں فرمایا وماک اکثر الناس ولو و حرست بیمو تو یہاں پہلی آیت میں فرمایا والا کننا اکثر انا سا مینون سورہ یوسف میں مسئلہ ثابت ہوا تو یہاں اس کی وضاحت لہو دعوت الحق آیت نمبر چودہ میں یا سورہ یوسف میں آیت نمبر انتالیس میں مسئلہ توحید تھا تو یہاں اس کی مثال وضاحت کے لیے مثال آیت نمبر سولہ میں سورہ یوسف میں آیت نمبر ایک سو نو میں فرمایا میں نے انبیاء رجال بھیجے تھے تو یہاں اس کی تفصیل آیت نمبر اٹھتیس میں ان کی بیویاں بھی تھی والا قدر سلنا رسولا من قبل کو جالنا لہوں ازوا جوں وزریا سور یوسف میں صدق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا ابتدان یہاں بھی صدق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہو رہا ہے امتیازات سورت کی خصوصیات سورت ممتاز ہے کثرت تنبیحات پر سورت میں بہت تنبیحات ہیں مشرقوں کو بشرک صورت ممتاز ہے مشرکوں کی مثال کے بیان پر و من مندونی آیت نمبر چودہ میں اور صورت ممتاز ہے مسئلے کی مثال کے بیان پر مسئلے توحید آیت نمبر ستارہ صورت ممتاز ہے دل کے اطمینان کے ذریعے کے بیان پر آیت نمبر اٹھائیس میں اللہ بکر اللہ تتمین القلوب اور صورت ممتاز ہے رات فرشتے کی تصبیح کے بیان پر آیت نمبر تیرہ سورت کا مقصد اور دعویٰ شرک دعا کی نفی اور سورت میں تین دفعہ دعوے توحید ذکر ہو رہا ہے پہلا آیت نمبر چودہ میں لہو دعوت الحق دوسری بار آیت نمبر تیس میں کل ہو عربی اور تیسری بار آیت نمبر چھتیس میں کل انما عمیر تو ان آبود اللہ ولا عشر کبھی سورت میں ابتداءن ترغیب ترغیب لالقرآن ہے اور پھر تسلی پھر دلائل متنوع علی التوحید ذکر ہو رہی ہے پہلی دلیل آیت نمبر دو میں اللہ الدی رفاظ سماواتی بغیر آمدن ترونا اللہ فرماتے ہیں دیکھو یہ اتنا بڑا آسمان بغیر ستونوں کے میں نے کھڑا کیا ہے وسخر رشم والقمر سورج اور چاند کو میں نے مسخر کیا ہے لایاتیبلی رب کمتو کینون یہ تنبیہ تھی پھر دیکھو زمین کی طرف ہو لدی مدل اردا و جالفی ہار اس زمین کو کس نے بھی چھونا بنایا بچھایا اس میں پہاڑ کس نے کھڑے کیے اس میں نہریں کس نے بہائی وہ من کو یہ پھل فروٹ میوے کس نے پیدا کیے زوجین حاض نسن یقل نہار رات دن کو کون بدلتا ہے ان فی دالی کل آیات اللی قومی یا تفکرون پھر فرمایا وہ فلار دی کتا امت جاورات ہوں و جناتوں ذرع و, جنات و زمین میں یہ جدا جدا حصے اور یہ باغات انگور کے فصلوں کے دوسرے اور کھجور کے سنوانوں وغیر غیر سنوان و ایک جڑ والے اور جدا جدا جڑوں والے جدا جدا یوسقاب مایو واہ دن یہ کس نے پیدا کیے تو فرمائے نفی زال کلا قومی یا قلون پھر فرمایا اللہ تحمل کلسا وما طویض الرحم پہلے دلائل خلق کے تھے خالق لکلی شعین ہو اللہ اللہ فرماتا ہے میں ہوں خالق یہ سب میری مخلوق تو یہاں فرمایا میں ہوں عالم سب مجھ کو ہے معلوم کسی ماں کے پیٹ میں بچہ ہو وہ اللہ کو معلوم تو پھر فرمایا عالم الغیبی وشہادتل کبیر کبیر المتعال تیسری قسم کے دلائل لہو مِّن تم يَدَيْهِ وَمِنْ خلفی من خلفی یا فضون اللَّهِ انسان کی حفاظت کے لیے اللہ نے فرشتے مقرر کیے تو اللہ فرماتا ہے میں ہوں حافظ سب کو میں نے کیا محفوظ تو پھر فرمایا ہو اللہ کمل برقع خوف تمان تو میں ہوں متصرف مختار سب مجھ کو ہیں محتاج یو سب بھی حرادو بھی ہمی ول ملائی کتو بن خیفتی تو پھر فرمایا کل مرب سماواتی ولاد میں ہوں رب سب ہیں میرے مربوب یہ سب ہیں میرے مربوب تو جب اتنے دلائل ثابت ہو گئے اللہ فرماتا ہے میں ہوں خالق یہ سب میری مخلوق میں ہوں عالم سب مجھ کو ہیں معلوم میں ہوں حافظ سب کو میں نے کیا محفوظ میں ہوں مختار سب میرے ہیں محتاج میں ہوں رب سب میرے ہیں مربوب تو لہو دعوت الحق لہو دعوت الحق ایک اللہ کے لیے ہے پکار حق ایک اللہ کو پکارو غائبانہ پکار ایک اللہ کے لیے اللہ کے سوا جو اوروں کو پکارتا ہے تو اس کی مثال کبا ستک الما یبلغ فاہو وغفاہو علی فلا میمرا اللہ خوب جانتا ہے ان حروف کے معانی کو صورت کا مقصد فی دعا کی نفی ہے تل کا کتاب یہ آیتیں ہیں اللہ کی کتاب کی والذی واؤ تفسیریہ آتف تفسیری اس کتاب کی ان ضلع کا جو نازل کی گئی ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے الحق و حق ہے ملا اکثر الناس لا عالمون لیکن اکثر لوگوں میں سے ایمان نہیں لاتے اب پہلی دلیل اللہ رف آسماواتی بھی غیر آمدن ترو اللہ وہ ذات ہے جس نے اٹھایا ہے آسمان کو بغیر ستونوں کے تو دیکھتا ہے اس کو بغیر ستونوں کے آسمان کو اٹھایا سما العرش پھر اللہ مستوی اپنے آرش پہ مایری قوی ہی امام مدارک نصفی حنفی فرماتے ہیں سمستوا اے استوا بال اختداری و نفوز سلطانی پھر دیکھو اللہ برابر ہوا بال اختداری و نفوز اور اپنی سلطنت کے نفاذ میں اپنے عرش پہ مستوی ہوا مائری کو بشاری مسخر الشمس والقمر اور اللہ نے کام میں لگائے ہیں تابع کیے ہیں مسخر کیا ہے سورج اور چاند کو کل یا اجریل جلی جلیم یہ سب جاری ہیں روانہ ہیں ایک وقت مقررہ تک یہ دبیر اللہ تدبیر کرتا ہے سارے کاموں کی یو فصل واضح کرتا ہے اپنے دلائل توحید لعلکم بلقائی ربکم توقنون خامخا کہ تم اپنے رب کی ملاقات پر یقین کر لو اب دوسری دلیل آخری وہ اللہ دی مدل اردا و جالفی ہارواسیا اور یہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پھیلایا ہے زمین کو بچھایا ہے زمین کو مدل اردا اور ٹھہرائے ہیں بنائے ہیں اس زمین میں رواسیا بڑے بڑے پہاڑ و انہارا و انہارا وہ اجرہ انہارا اور اللہ نے جاری کی ہے نہریں نہروں کو بھی جاری کیا ہے و من کل تمارات اور ہر قسم کے پھلوں سے جا لفیہ زوجین اللہ نے ٹھہرائے ہیں اس زمین میں جوڑے جوڑے اس اسنین دو دو یوکشل ہی لن ہارا چھپاتا ہے رات کو دن سے ان نفی داری کل آیا تلی قومی یا یہ دوسری تمبی ہے بے شک اس میں خام دلائل ہے اس قوم کے لیے جو سوچ اور فکر کرتے ہیں تیسری دلیل وفل اردی قطع تجاورات یہ دوسری تمبی تھی اب تیسری دلیل وفل عردی قطام متجاورات اور زمین میں ٹکڑے ہیں متجاورات ایک دوسرے سے نزدیک نزدیک جار پڑوسی کو کہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ نزدیک نزدیک لگے ہوئے ٹکڑے ہیں زمین کے ایک دوسرے سے متصل وہ اور باغات ہیں من آنا بن انگور کے وہ زرع اور فصلیں ہیں وہ نقیر اور کھجوریں ہیں سنوان ان وغیر ایک جڑ والے ہیں اور مختلف جڑوں والے ہیں کبھی ایک جڑ سے متعدد تنے نکل جاتے ہیں ایک منڈ ہوتی ہے اور اس ایک منڈ سے دو تین چار پانچ تنے کھجور کے اوپر چڑے ہوتے ہیں وغیر وسنوان اور نہ ایک منڈ والے یعنی جدا جدا منڈ والے جدا جدا جڑوں والے واحدن پانی پلایا جاتا ہے اس کو سیراب کیا جاتا ہے ایک قسم کے پانی سے سیراب کیا جاتا ہے ان باغات کو ایک قسم کے پانی سے زمین ایک طرح پانی ایک طرح لیکن پھلوں کے ذائقے جدا جدا ونف دل و باغہ اعلیٰ اور فضیلت دیئے ہم نے اس کے بعضوں کو بعض پر خوراک میں زائقے میں ان نفیز علی کلا آیات القومی عقلون یہ تیسری تمبی ہے یقیناً اس میں خامخا دلائل ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہیں جن میں عقل ہو و تعجب یہ زجر بے انکار الخرہ اور تسلی مبلغ کو و ان تاجب اگر تو تعجب کرتا ہے کس بات پہ بے انکاری ہم اگر تو تعجب کرتا ہے ان کے انکار پر قرآن سے تو فاجبن قول بہت تعجب والا ہے عجیب ہے ان کا یہ قول یہ بات اعزا کنہ تورابن آیا ہو جائیں جب ہم مٹی فی خلق جدید تو آیا ہوں گے ہم خام پیدائش نئی میں پھر دوبارہ سرے سے پیدا ہوں گے الائی کلینہ کفرو بی, بی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے بے رب بی اے بی کتاب بی رب بی اپنے رب کی کتاب سے وہ الائی کلاغلالفیا ناقہ اور یہ لوگ ہوں گے توق ان کے گردنوں میں اغلال جمع غل یہ چمڑے کی بنے ہوئے پٹے کو کہتے ہیں اس میں جویں ہو جاتی یہ ذلت کی طرف اشارہ ہے وہ اولائے کا النار اور یہ لوگ جہنمی ہیں ہوں گے یہ جہنم میں ہمیشہ وہ استاج رو نب قبل الحسنہ اور جلدی سے مانگتے ہیں آپ سے عذاب قبل الحسنہ نیکی سے پہلے یہ زجر ہے منکرین کو نیکی کرنے سے پہلے جو کہ عذاب سے بچاؤ کا سبب ہے یہ عذاب مانگتے ہیں قبل الحسنہ قبل المدافعہ مدافعات سے پہلے تفاصیر نے لکھا ہے آذاب سے دفاع اور بچاؤ ایمان کے ذریعے تو ہسانہ سے مراد ایمان ہے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ نہ کبھی صحیح اور جلدی سے مانگتے ہیں آپ جلدی مانگتے ہیں آپ سے جلدی کرتے ہیں آپ پر بھی سیاح پر قبل ہسانہ تھی قبل الحسن ایمان سے پہلے جو کہ سبب ہے بچاؤ اور نجات کا وقت خلط من قبلی ہم اور یقیناً گزرے ہیں ان سے پہلے مثالیں اقوام کی ہلاکت کی مصولات اقوبات اعقوبات اعقوبات الفاظہ اقوبات الفاظہ ان سے پہلے گزرے ہیں بہت شرمند شرمانے والے عذاب وہ نربک لزو مغفرت الناس اعلیٰ ظلم اور یقیناً تیرا رب خام مغفرت والا ہے بخشش والا ہے لوگوں کے لیے اعلیٰ ظلمہ معلومہ ان کے شرک کے ساتھ یہ شرک کر لے ان کے ظلم کے ساتھ اللہ ان کو بخش دے گا اگر یہ معافی مانگ لے اور توبہ کر دے شرک سے وہ ان رب کل شدید اور یقیناً تیرا رب خامخا جلد حساب والا ہے جلد انجام تک پہنچانے والا ہے سخت عذاب والا ہے قاب یہاں عقوبتِ بد مراد ہے سخت عذاب والا ہے اب زجر پھر منکرین کو وقول الدینہ کفرول ضلع علیہ آیت ربی ہی اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے کیوں نہیں نازل ہوتا اس پہ عمبر علیہ السلاۃ وسلام پر ایک موجزہ ان کے رب کی طرف سے تو جواب یونس آیت نمبر بیس میں ہو چکا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر بیس ان نمان تمنظر یقیناً آپ ڈرانے والے ہیں ولی کلی ہاد اور ہر ایک قوم کے لیے ایک راہ دکھانے والا ہوتا ہے ہادن داً دعوت دینے والا بیان کرنے والا اب دوسری قسم کے دلائل عالم بھی کلی شعین ہو اللہ پہلے گزر گیا خالق کلی شعین ہو اللہ تو فرما رہے ہیں عالم بھی کلی شعین ہو اللہ ہر چیز کو جاننے والا بھی اللہ ہے اللہ عالم ماتہ ملوک العٰ اللہ جانتا ہے اس کو جو اٹھاتی ہے ہر عورت و تغیظ الارحام اٹھاتی ہے پیٹ میں اور وہ جو کم کرتے ہیں شکم, شکم ارحام رحیم عمر تبعی سے کم کر دیتی ہے یعنی تبعی عمر وض حمل کی نو مہینے ہیں اس سے پہلے پہلے بچے کی ولادت ہو جاتی ہے وہ تزداد اور وہ بھی جانتا ہے جو زیادہ کرتی ہے یہ عمر طبعی سے نو مہینے سے بعد بھی یہ بچہ شکم مادر میں رہتا ہے وہ کل شعین آئندہ بھی ہر ایک چیز اللہ کے ہاں بمقدار مقدار اندازے سے ہے یعنی ہر چیز کی مقدار اللہ کو معلوم ہے یا ہر چیز کی مقدار اللہ کے فیصلے پر ہے سورہ ہیجر میں آ جائے گا وہ منشین اللہ آئندنا خزائین ومان النزیل اللہ بھی قدر معلوم عالم الغیب اللہ جاننے والا ہے چھپی ہوئی چیزوں کا مخلوق سے جو چھپی ہیں اللہ کو اس کا علم ہے وہ اور جاننے والا ہے ظاہر چیزوں کا بھی القبیر المتعال بہت بڑی شان والا ہے بہت اونچے مقام والا ہے کبیر الشان متعال المستعلا على كل شيء ہی متعال کا مطلب کبیر العظیم مشان المتعال المستعلا على کل شيء ان بے قدرتی اونچا ہے ہر چیز پر قدرت کے اعتبار سے سوا امن من سر القول برابر ہے تم میں سے وہ جو چھپ کے کرے بات چھپائے بات کو اللہ کو اس کا بھی علم ہے ومن جہر ابھی اور جو جہر کرے اس بات پر ظاہر کرے تو جو چھپانے والا ہو اللہ کو معلوم ہے وہ بات بھی جو جاہے ظاہر کی جائے وہ تو خود ہی معلوم ہے ومن ہوا مستقم بل اور جانتا ہے اللہ برابر ہے تم میں سے وہ جو چھپنے والا ہو رات کے اندھیرے میں وہ ساری بم نہار اور چلنے والا ہو دن کی روشنی میں سب اللہ کو معلوم ہے لہو مواقبات ممبین ادئی یہ اب تیسری قسم کے دلائل حافظ لکلی شین نگہبانی کرنے والا ہر چیز کا ایک ہی اللہ ہے ہر چیز کا نگہبان اللہ لہو مواقبات اس انسان کے لئے آگے پیچھے فرشتے ہیں ممبین ادئی مواقبات اس کے پیچھے چلنے والے یا مواقبات نمبر نمبر آنے والے معاقبات ایک دوسرے سے پیچھے وار پوار راتل کی فرشتی دی ممبئی یدہ ہی اس کے آگے وہ من خلفی اور اس کے پیچھے یحفظونہ نہ من امر اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں من امر اللہ امر اللہ اللہ کے حکم سے ان اللہ لا یغیر ما بقوم بے شک اللہ نہیں بدلتا وہ نعمتیں جو کی ہوں اس اللہ نے ایک قوم پر حت یہاں تک کہ یوگیرو مابی انفسین بدل ڈالیں یہ وہ احکام جو ان پہ لازم ہیں یہ اللہ کے احکام کو بدل ڈالیں تو اللہ نعمتیں نقمتوں سے بدل ڈالتے ہیں یہ مانا نہیں کہ اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جو خود اپنی حالت کو نہ بدلے تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کیا عمر اپنی حالت کے بدلنے کے خیال سے نکلے تھے جو اللہ نے ان کی حالت کو بدل دیا اس طرح بہت صحابہ کرام تھے نہیں اللہ ایک نعمت کو نہیں بدلتا جو نعمت اللہ نے کی ہو ایک قوم پر حتیٰ کہ وہ قوم اس ان احکام کو بدل ڈالے جو اللہ نے ان پہ لازم کیے ہیں تو پھر جب اللہ کے قانون کو بدل ڈالے تو اللہ نعمت نقمتوں سے بدل دیتے ہیں ویدا را بِقَوْمٍ جب اللہ ارادہ کرے قوم کے ساتھ سو عذاب کا برائی کا یعنی عذاب کا تو فلاں مرد لہو نہیں ہے واپس ہونا اس پھر نہیں ہوگا واپس ہونا اس عذاب کے لیے پھر وہ عذاب واپس نہیں ہوتا جو اللہ نے بھیجا ومال مِن دون ہی نیوال اور نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ کے سوا وال کوئی دوست والن والی دوست کو کہتے ہیں وہ ہو اللہ یوری کو یہ چوتھی قسم کے دلائل متصرف فی کل شعین ہو اللہ تصرفات کرنے والا ہر چیز میں ایک اللہ ہے اللہ وہ ذات ہے یوری البرقہ جو دکھاتا ہے تمہیں بجلی برقہ و تما ڈر اور امید کے لیے ڈر مسافر کا تماً مقیم کا یا ڈر ڈر وہ اینٹوں کی بھٹی والوں کے لیے ان کے لیے بارش نقصانی ہے اور تما زمیندار اور باغبان کے لیے یا کبھی یہ بر خوف ہوتی ہے اور کبھی یہ تما کا باعث ہوتا ہے بے وقت بارشیں اور طوفانی بارشیں خوف اور وقت پہ بارش اور نافے بارش یہ تما وش و صحابستقال اور لے جاتا ہے اللہ بادل باری باری چلاتا ہے ان بادلوں کو ایک جب سے دوسری جگہ تک پانچویں قسم کے دلائل میں ہوں مختار سب میرے ہیں محتاج یسبح سب بحمدی بھی ہمدی دیکھو رات فرشتہ جو مقرر ہے موک، موکل ہے بس صحاب یا رات سے مراد وہ آواز ہے جو ان بادلوں سے نکلتی ہے تمہیں تو یہ ماہ ایک آواز محسوس ہوتی ہے لیکن حقیقتنی یہ اللہ کی تسبیح ہے یوسبی <تصفيق> <تصفيق> اور پاکی بیان کرتا ہے رات فرشتہ اللہ کی صفات کے ساتھ ولملائی کتور فرشتے من خیفتی اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ یورسل اور بھیجتا ہے اللہ اسوائقہ تندر سائقہ فیوسیب کڑکا بجلی کا ثوائق فیوسیب بہا معیاں شا تو پہنچاتا ہے یہ جس کو چاہے وہ ہم جاد رون ہی اور یہ لوگ جگڑے کرتے ہیں باس مباس کرتے ہیں اللہ کی توحید میں وہ ہوا شدید المحال اور یہ اللہ ہے سخت عذاب والا محال آخذ سخت پکڑنے والا محلہ برج الدامہ کربی تو سخت پکڑ والا ہے اللہ لہو دعوت الحق جب یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ خالق ہے سب اللہ کی مخلوق ہے اللہ عالم ہے سب اللہ کو معلوم ہے اللہ حافظ ہے سب کو اللہ نے حفاظت دی ہے اللہ متصرف ہے اللہ مختار ہے سب اللہ کے محتاج ہیں تو لہو دعوت الحق بے خاص ایک اللہ ہی کو پکار ہے غائبانہ حق ایک اللہ کے لیے حق پکار یا اللہ مدد یا اللہ مدد لہو دعوت الحق ابن کثیر مانا کرتے ہیں لہو دعوت التوحید اللہ کے لیے دعوت ہے توحید کے مسئلے کی لوگوں کو دعوت دو توحید کی اللہ کے لیے اللہ کی طرف بولاؤ اللہ کی توحید کی طرف بلاؤ ایک اللہ کی پکار کی طرف بلاؤ <تصفح> اب زجر بشک مثال کے ساتھ والذین درونا <تصفح> اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں من دونی اللہ کے سوا اوروں کو لاس تجیبہ واؤنون کے ساتھ زویل عقول کے لیے جمع آتی ہے یہ معبودین قبول نہیں کر سکتے لہم ان کے لیے بشئی ان کوئی چیز کوئی قبولیت نہیں کر سکتے کوئی امداد اور دست رسی نہیں کر سکتے اللہ کا باسیتی کفئی اے اللہ کا استباس کا استجاب اتباسی کفائی مگر مثال اس کی جیسے پھیلانے والا ہو اپنے ہاتھوں کا علمائے پانی کی طرف دریا کے کنارے بیٹھ کر پانی کی طرف ہاتھ پھیلانے والے کی مثال کی طرح لی اب لوگا فاہو اس لیے کہ پہنچ جائے یہ پانی اس کے منہ تک یہ دریا کے کنارے بیٹھ کر پانی کو چیخے مارتا ہے آواز لگاتا ہے اے پانی میرے منہ میں آ جا میرے منہ میں آ جا اس کی آواز اور پکار سے پانی اس کے منہ میں آنے والا نہیں ہے وما ہوا بھی ہی اور نہیں ہے یہ پانی پہنچنے والا اس کے منہ تک اس کی اس پکار پر وہ مادا کافری نا اللہ فی زلال اور نہیں ہے یہ پکار کافروں کی مگر گمراہی میں کافر کہا اسے جو غائبانہ مخلوق کو پکارتے ہیں مشرق کی پکار خیر سے خالی ہے قرطبی نے لکھا اور تھانوی صاحب بیان القرآن میں لکھتے ہیں اس سے غیر اللہ احیاء اور اموات سے استغاثہ کرنے والوں کا خسران معلوم ہوتا ہے اور یہ بلا عام ہو گیا ہے یہ عام ہو گئی ہے یہ بلا ولّہ یس جدم فسماواتی ولدی اور ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہے وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور وہ مخلوق جو زمین میں ہے تو عامو کرا خوشی سے اور زور زبردستی سے کوئی اللہ کی تاب دار ہے خوشی سے کوئی زور سے تو انقیاد شرعی کرہن انقیاد تکوینی وزیلالحم بالغوی ولا سال اور ان کے سائے صبح اور شام اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں تو سب اللہ کے ہیں تابے دار یہ آئےت سجدہ تھی حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب انسان سجدہ کی آیت تلاوت کرے اور پھر سد تلاوت کرے تو شیطان ایک طرف ہو کے روتا ہے اعتزل الشیطان اعتزل الشیطان فیب کی وہ روتا ہے اور کہتا ہے اللہ نے حکم کیا تھا انسان کو سجدہ کرنے کا تو اس نے سجدہ کر لیا تو اس کے لیے جنت ہے اور اللہ نے حکم کیا تھا مجھے سجدہ کرنے کا میں نے سجدہ نہیں کیا تو میرے لیے جہنم ہے تو سد تلاوت واجب ہے چودہ سدے ان دلاحناف قرآن میں ہے ان میں سے ایک ہی بھی ہے براہ راست اس آیت کو سننے والے سارے سامعین پر سد تلاوت واجب ہو گیا ہاں جو بعد میں ریکارڈنگ سنیں تو ان پہ سجد تلاوت پھر لازم نہیں اسی طرح ساری آیات سجدہ کا حکم ہے قل مربس السماوات ولارد کہہ دیجئے کون ہے مالک آسمان اور زمینوں کا قل اللہ تو یہ خاموش ہو جائیں گے دلیل الزامی ہے عقلی تو کہہ دیجیے ایک اللہ مالک ہے خلافت تخص تم مندو نہیں تو آپ کہہ دیجیے آیا پکڑا ہے تم نے اللہ کے ماسوا اور مددگاروں کو اور مددگاروں کو تم نے پکڑا ہے لا املی کن علی ان فسین نفام والا ذرا یہ تمہارے مددگار مالک نہیں ہیں۔ اپنے آپ کے لیے نہ نفع پہنچانے کے اور نہ نقصان اور ضرر دور کرنے کے الحل یستول عماول بصیر تو کہہ دیجئے آیا برابر ہے اندھا اور دیکھنے والا اندھا مشرق بصیر معاش یا اندھا معبود باطل بصیر معبود برحق امہل تستویز ظلمات و نور یا برابر ہے اندھیرے اور روشنی اندھیرے جہالت روشنی علم اندھیرے شرک روشنی توحید ہم جال ہی شرکا یا ٹھرا ہے انہوں نے اللہ کے لیے حصہ دار کا خلقی ہی آئے ان کے حصہ داروں نے کچھ پیدا کیا ہے اللہ کے مخلوق کی طرح پتشاب الخل علیہ تو مشتبہ ہو گئی مخلوق ان پر کہ یہ اللہ کی اور یہ بابا کی نہیں اللہ خالی کو کل شعین کہہ دیجیے اللہ پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا اور یہ اللہ ہے یگانہ گانا واحد القہار زور زور رکھنے والا اب مثال مسئلے کی بیان کی جب توحید کے مسئلے کو بیان کرو تو اس کی مثال انزلہ منسم آئی مان اللہ برساتا ہے اوپر سے بارش فسالت اودیتن بقدرہ تو جاری ہو جاتی ہیں نہریں و اودیا اپنے اپنے اندازے سے اپنے اپنے اندازے سے یہ اودیا روانہ ہو جاتی ہیں نالے نالے جو بارش کی وجہ سے جن میں پانی آئے تو پھر پھر بہ جاتے ہیں نالے اپنے اپنے اندازے سے موافق فحتم السلو زبردر رابیہ تو اٹھا لیتا ہے یہ نالا نالے کا پانی سیل سیلابی پانی زبردر رابیا جاگ پھولا ہوا اس سیلابی پانی پر نالے میں جھاگ ہوتی ہے رابیہ پھولی ہوئی وہ ممایو کی اور اس چیز سے یو کی پہ جس پہ جلاتے ہیں جس کو جلایا جاتا ہے دھونگتے ہیں آلے ہی فرنار اس کی وجہ سے آگ میں یعنی آگ میں جلانے والی لکڑیاں مما اس سے یوں قیدوں آلے ہی کہ پھونک دی جاتی ہے جلائی جاتی ہے دھونگتے ہیں آگ میں آگ میں ابتغا اخلی زیورات کے واسطے <تصفح> <تصفح)> یعنی اس سیلابی پانی کے ساتھ نالے میں پہاڑوں سے ذرات سونے چاندی کے آئے ہوتے ہیں تو وہ ذرات پھر ماہرین پانی سے نکالتے ہیں اور ریت سے اسے جدا کرتے ہیں ابتدا الیت او متائن یا دوسرا سامان اور سامان بھی ہوتا ہے اس میں لکڑیاں وغیرہ زب مسلوح جاگ ہے اسی کی طرح اس کے اوپر اور جھاگ بھی ہوتی ہے کزالی قیدرب اللہ الحق الباطل اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ حق اور باطل کی مثالوں کو فہم زبد و ہر چھ جھاگ ہے فیا زب و تو یہ چلی جاتی ہے چلا جاتا ہے یہ جھاگ جفا سوکھ کر وہ اماں ما انفا اور ہر وہ ہے جو کام آتا ہے نفع دیتا ہے لوگوں کو فیم کسو تو وہ باقی رہتا ہے زمین میں وہ کیا ہے لکڑیاں وغیرہ اور وہ سونا اور چاندی کزالی کا ادرب اللہ الامثال سال اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ مثالیں مثال ایسی ہے جیسے بارش برسی اور ندی نالوں میں پانی آ گیا تو اس پانی میں سامپ وغیرہ بھی ہوتے ہیں لکڑیاں بھی ہوتی ہیں اس میں مٹی بھی ہوتی ہے جھاگ بھی ہوتی ہے لیکن ساتھ میں سونا چاندی کے ذرات بھی ہوتے ہیں معدنیات بھی ہوتے ہیں تو لڑکے وہ لکڑیاں اٹھا کے سامپوں کو مارتے ہیں تھوڑی دیر یہ پانی مٹیالہ بہتا ہے اور اس پہ جھاگ اور گند وغیرہ ہوتی ہے لیکن تھوڑی دیر بعد یہ پانی صاف ہو جاتا ہے وہ گندگی ختم ہو جاتی ہے لکڑیاں لوگ گھر لے آتے ہیں ماین الناس لوگوں کو فائدہ دیتی ہے اور ماہرین جا کے ریت سے وہ ذرات سونے چاندی کی مادنیات نکالتے ہیں جب تم مسئلہ توحید کو بیان کرو گے تو اسی طرح ہوگا ایسا ہوگا جیسے ندی نالے میں پانی آ جائے سیلابی تو یہ مولوی وغیرہ ان کی خاکی خاکی پگڑیاں اور سام کی طرح زبان ہلاتے ہلاتے آئیں گے اور کہیں گے مناظرہ کرو فلان کرو ان کے منہ سے وہ جھاگ نکلے گی او ہو ہو یہ سلطان المناظرین ہے یہ فلان ہے یہ فلان ہے لیکن یہ باتیں چند دنوں کی ہوتی ہے اللہ نوجوانان کو پیدا کرے گا نوجوان مسئلے کو ماننے کے بعد مسئلے کے لیے قربانی دیتے ہیں تو وہ میدان میں کھڑے ہوں گے ان مولیوں کا مقابلہ کریں گے تو تھوڑے دنوں بعد ان کا دبہ ختم جیسے وہ جاگ ختم پانی صاف ہو گیا مسئلہ پھیل گیا ماین فاس رہ گیا لوگوں کو جو چیز نفع دیتی ہے توحید اور سنت وہ اب لوگ مانیں گے اور اسے تسلیم کریں گے تو یہ مثال تھی میں پشتوں میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں کیونکہ آیت کا ترجمہ اردو میں مشکل ہو چکا انزل من السماء مان راوری اللہ دبر ن باران فسالت عودیتن نوروان کی الگاڑی ہوڈنا یا پخبل اندازہ فاحتمل ال سیلو زبدر نوچت کی دد سیلاب زبد رابعہ زگ پڑ سے دلے زگ ومن و ممایو قیدون عالیہ فنار اور اوچت کیا غس شبلولشی پاغ باندھی پور کی پک اور کولی شبل د پارا دا لٹولو دا کالو ابتغا خریتن او متائن اور نور سامانوی زبدم مسلو زک پشان د قرنگی بیانی اللہ مثال دا حق او د باطل ہر چیز زگ دے نلاڑ شدہ بے کارا اوچ جوفا وام فون سا ہر چیاگ شید اے چفائد ور کی خل کو لادا پاتی شپزما کا کی عمد کرنگی بیانی اللہ میسالنا دپارہ د کو خبر حال اب اردو میں دوبارہ انزلہ مین سما ایمان برساتا ہے اللہ اوپر سے بارش فسالت اودیتن تو جاری ہو جاتے ہیں ندی نالے بہ جاتے ہیں بے قدر یا اپنے اپنے اندازے کے ساتھ بڑی ندی میں زیادہ پانی چھوٹی ندی میں تھوڑا پانی فخت حمل تو اٹھا لیتا ہے سیلاب کا پانی زبراب جھاگ پھولی ہوئی وہ اما اور اس سے یوں خدو نہ کی آگ کی پھونک ماری جاتی ہے جلائی جاتی ہے اس جلایا جاتا ہے اس کو گرم کیا جاتا ہے آگ میں ابتدا خلیطن زیورات کے بنانے کے لیے زیورات ڈھونڈنے کے لیے نہیں زیورات کے لیے اس کو پھر آگ میں خالص کیا جاتا ہے جب یہ سونا چاندی لے کے آتا ہے یہ ماہر تو اس کی صفائی کرتا ہے چھان کرتا ہے پھر اس کو آگ میں جلاتا ہے پھر اس کو تیزاب میں ڈالتا ہے تو اس کے بعد خالص سونا ملتا ہے قرآن والوں کی مثال بھی اسی طرح ہے اس میں چھاڑ ہوگی کوئی چھلنی میں گند وغیرہ ہوگا وہ نکل جائے گا امتحانات آئیں گے پھر آگ میں جلایا جائے گا اللہ امتحانات اقابات تو پھر اسے نکال کے سنار اسے ہتھوڑی کے ساتھ مارتا رہتا ہے تو پھر آگ میں دیتا ہے پھر مارتا ہے کبھی تیزاب میں ڈالتا ہے اسی طرح مختلف امتحانات آئیں گے جب امتحانات سے تم پار ہو جاؤ اور پاس ہو جاؤ تو اس کے بعد قیمتی زیورات حسینوں کی قیمتی جگہوں میں حسن کا سبب بنتے ہیں اللہ تجھے چمکا دے گا امتحانات برداشت کر لو وا نہ چھوٹا تجھ سے ایک دم کے لیے اسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں فحمد زبد و, و جفا اچھا ابتدا خلیت نتائن یا دوسرے سامان زبد و مثلو جھاگ ہوتی ہے اس کی طرح اسی طرح بیان ہے اللہ مثال حق اور باطل کی ہر چیز جھاگ ہے فیاض ابو جفا تو یہ ختم ہو جاتی ہے چلی جاتی ہے بیکار سوک کر کار سوکھ کرواما انفونناس اور وہ جو فائدہ دیتا ہے لوگوں کو وہ مسئلہ توحید کا وہ مسئلہ وہ بچ جاتا ہے فیم کو سفیل تو رہ جاتا ہے زمین میں کزال قدرب اللہ علم اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ نثالے لدین ان لوگوں کے لیے استجاب الربی ملحسنہ جو قبولیت کرتے اپنے رب کے حکم اور فیصلوں کی الحسنہ ان کے لیے جنت ہے والذین لم یس تجیب اور وہ لوگ جو نہیں مانتے اللہ کے حکم کو قانون کو اگر ہو جائے ان کے لیے وہ کچھ جو زمین میں ہے سب کا سب اور اس کی طرح اس کے ساتھ اور بھی اس لیے کہ فدیہ دے بھی ہی اس کے ساتھ اپنے آپ کو بچانے کے لیے تو سورہ معاہدہ کی آیت نمبر 36 میں آپ نے پڑھا مات قبلا منہ یہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا الائے کل سول حساب یہ لوگ ان کے لیے ہے برا حساب اور ٹھکانہ ان کا جہنم ہے سلمیاد اور بہت برا بچھونا ہے یہ جہنم افام عالم و انزل کا آیا وہ جو جانتا ہے کہ یقینا یہ ترغیب کی تبلیغ ہے یقینا وہ جو جانتا ہے کہ بے شک وہ جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے الحق کو یہ حق ہے کمن آیا یہ عالم ہے جو جاننے والا ہے کہ ان الحق کو یہ جو نازل کیا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے یہ حق ہے آیا یہ جاننے والا کمن ہے اس کی طرح وہ آمہ جو اندھا ہو جاہل انما نمای تذکر اول نصیحت قبول کرتے ہیں عقل والے الدین عقل والے وہ لوگ ہیں یوفون نبی آہ ہی جو پورا کرتے ہیں اللہ کے وادوں کو ولائن قزون المی اور کبھی نہیں کرتے وعدوں میں ولدین سیلون عما امر اللہ بھی اور وہ لوگ ہیں جو پورا کرتے ہیں وہ حکم وصل بمانے ادائیگی اور پورا کرنا وہ جو کہ حکم کیا ہے اللہ نے اس پر ایون صلاح ادائیگی کا پورا کرنے کا وہ غو ن اور یہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے وہ یکافون اصول حساب اور ڈرتے ہیں برے حساب سے ولدین اور وہ لوگ صبرگا وجہ رب جنہوں نے صبر کیا اپنے رب کی رضامندی کو ڈھونڈنے کے لیے واقع مسلات اور پابندی کی نماز کی وعنفقو خرج کیا مما اس مال میں سے جو اس میں سے جو رزق دیا ہے ہم ان کو سر یہ خرچ کرتے ہیں سے چھپ کر اور ظاہر وید رعون اب الحسنت تھا اور یہ ہٹاتے ہیں اچھے بیان سے برے با با با بات کو یعنی توحید سے شرکا رد کرتے ہیں سنت کے بیان سے بدعات کا رد کرتے ہیں الائی کل مقبدار یہ لوگ ان کے لیے بہتر انجام ہے آخرت میں یہ ید رعون بالحسنت سیہ ختم کرتے ہیں نیکی سے برائی کو تو ان کے لیے انجام ہے آخرت کے گھر کا جنت یہ اوقبت دار سے بدل ہے جنت عدن جنتیں ہوں گی ہمیشگ گیری کی ہمیشہ رہیں گے یہ اس میں یت یہ داخل ہوں گے ان جنتوں میں ان جنتوں میں داخل ہوں گے امن صلاح مناباحم اور وہ کوئی بھی جنت میں داخل ہوگا جو نیک تھا صلاحہ آ مانا واہدا میں نابائیم ان کے آبا میں سے آبا میں سے واضواجیم اور ان کی بیویوں میں سے وہ ضروریاتی اور ان کے اولاد میں سے ملائی قطویت علیہم من ہم باب اور فرشتے داخل ہوں گے ان پر ہر دروازے سے جنت کے ہر دروازے سے اور کہیں گے ان کو سلام علیکم سلام ہو تم پر یعنی مبارک ہو تمہیں بیما صبر تم اس وجہ سے کہ تم نے صبر کیا تھا تم مضبوط رہے اللہ کی توحید پر اللہ کے دین پر فن عما دار تو کیا بہتر انجام ہے کیا بہتر انجام ہے آخرت کا ان لوگوں کے لیے ولدین خزون عہد اللہ ممبادی میسا کی یہ حال منکرین کا انجام اور وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے وعدے ان کے پختہ کرنے کے بعد آہد اللہ یہاں آحد اللہ کرتبی لکھتے ہیں قال ابن العربی ومن آزم المس مواسیقی اللہ العبد سوا مولا ہو بڑے وعدوں میں سے ایک وعدہ یہ ہے کہ بندہ اپنے مالک کے سوا کسی اور سے نہیں مانگے گا سوال نہیں کرے گا آہد اللہ دلائل توحید اور نبوت تو جن لوگوں نے توڑ دیے اللہ سے وعدے اس کی پختگی کے بعد وہ اقتعو نما امر اللہ بھی اور کاٹ دیا وہ کہ حکم کیا تھا اللہ نے اس پر ایوں کہ ادا کیا جائے وہ یوفسدون فلاردے اور فساد پھیلاتے ہیں زمین میں فساد کیا ہے تفصیر کبیر میں امام راضی فرماتے ہیں یوفسیدون فلاردی ہواؤ غیر دین اللہ اللہ کے دین کے سوا کسی اور طرف لوگوں کو بلاتے ہیں یہی فساد فلارد ہے تو یہ لوگ ان کے لیے لعنت ہے و لہم دار اور یہ لوگ ان کے لیے برا کا گھر ہے برا انجام ہے آخر اللہ ہوئی اب ستر رزق اللہ فراخ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہے اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہے وہ فریقل حیات دنیا خوش ہوئے ہیں یہ لوگ زندگی پر دنیا کی اور نہیں ہے زندگی دنیا کی آخرت کے مقابلے میں اللہ متا مگر چکھنا متا چکھنا ہی ہے بس کوئی بڑی چیز نہیں ہے واقول الدینہ کفرو اب زجر بے انکار اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے کیوں نہیں نازل ہوتی اس نبی علیہ السلام پر دلیل اور موجزہ ان کے رب کی طرف سے قل تو آپ کہہ دیجئے ان اللہ شاہ بے شک اللہ گمراہی میں چھوڑتا ہے جسے چاہے وہ یہ من اناب عَنَ اور ہدایت دیتا ہے توفیق دیتا ہے اپنی طرف جس من اس کو انابا جو پھرتا ہے اللہ کی طرف جس میں انابت ہو یہ من انابا کون ہیں اللہی رامنو وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہے ترغیب القرآن و تتمینہ قلوب ہم بکر اللہ اور مطمئن ہیں ان کے دل اللہ کے ذکر پر اللہ کی کتاب پر قرآن کو ذکر اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کی آیت آیت اور حرف حرف پہ اللہ یاد آتا ہے جبکہ فاہم و فراست کے ساتھ پڑھا جائے اللہ بکر اللہ تتمین القلوب خبردار اللہ کی کتاب سے کہ اللہ یاد ہوتا ہے اس کے ذریعے اللہ کے یاد سے مطمئن ہوتے ہیں دل دلوں کا اطمینان اسی میں ہے علا ذکر اللہ بذکر اللہ, تطمئن اللہ دینا امن و وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے عمل کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق خوب عالم ہیں ان کے لیے وہ حسن و ماب اور بہتر ٹھکانا کدالی ارسلنا یہ پھر ترغیب القرآن اسی طرح ہم نے ہر ارسلنا کا بیجائے ہم نے آپ کو فی امتن اس امت میں قد خلط من قبلہ امام کی یقینا گزری ہیں ان سے پہلے دوسری امتیں کس لیے ہم نے آپ کو بھیجا ہے رحت لوا علیہ یہ سیرت اور میلاد کا مقصد ذکر ہو رہا ہے اس لیے کہ آپ پڑھیں ان پر وہ کتاب اور حایلک جو ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف وہ یکفرون برحمان اور یہ لوگ کفر کرتے ہیں برحمانی انکار کرتے ہیں وہ انکار سور فرقان آیت نمبر ساٹھ میں ذکر ہے انکار کرتے ہیں مہربان ذات کی کتاب سے ان کی توحید سے قل تو کہہ دیجئے ہوا رب یہ رحمان میرا رب اور مالک ہے لا الا اللہ هو، نہیں ہے کوئی الہ بھی مگر ایک اللہ لا الا رب ولا رحمانہ ولا منزل علی کتاب ہی اللہ نہ کوئی رب ہے نہ کوئی رحمان ہے نہ کوئی کتاب کا نازل کرنے والا ہے مگر ایک اللہ اس اللہ پہ میں توقل کرتا ہوں وہ اللہ متاب اور اس اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں متاب اب زجر انکار القرآن ولو ان قرآن اگر ہوتا یہ قرآن سیرت بہل جبال کے چلائے جاتے اس کے ساتھ پہاڑ اور قطیات بہل اردو یا ٹکڑے ٹکڑے کر دی جاتی اس کی ساتھ زمین اس قرآن کی وجہ سے زمین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا اور کل میں بہل موتا یا باتیں کرتے اس کے ساتھ مردے تو لو شرط ہے جواب شرط معذوف ہے یہ ایمان پھر بھی نہیں لاتے اور یہ آیت نمبر ستائیس کے ساتھ متعلق ہے ان اللہ ذی المع شاہ ودیل منانا ہر قسم کے دلائل قرآن کی حقانیت پر اگر ان کو دے دیے جاتے تو پھر بھی یہ ایمان نہیں لاتے اگر مردے اٹھ کے بات کر لیتے کہ قرآن سچ ہے زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی اور پہاڑ چل پڑے پھر بھی نہیں مانتے بل اللہ امرو جمیا بلکہ ایک اللہ کا اختیار ہے سب کا سبلم یی اصل لدی نام آیا نہیں سمجھتے تسلی ہے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں آیا نہیں سمجھتے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اللہ یا شاء اللہ اگر چاہتا اللہ لہدن سے جمع چاہتا اللہ جبری ایمان تو خامخہ ہدایت دے دیتا سب لوگوں کو تخویف ولا ضالدین کفروسی بیما سناؤ کار <الْقَارِعَة> یا ہمیشہ ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے پہنچیں, پہنچیں گے ان کو عذاب بیما سناؤ پہنچیں گے ان کو اس وجہ سے کہ جو انہوں نے کیا ہے کار عذاب تن آزاب قاریا لنا تقرل او تح القریباً منداری یا نازل ہو جائے گا یہ عذاب نزدیک ان کے گھروں کے حتیاتی وعد اللہ یہاں تک کہ آ جائے گا اللہ کا وعدہ اللہ کا وعدہ یا عذاب کا یا ساخ قیامت ان اللہ یخلف المیاد بے شک اللہ خلاف نہیں کرتا اپنے وعدے کا ولقد استوزیہ برسول من قبل کا تسلی ہے اور یقیناً استضا کیا گیا تھا انبیاء کے ساتھ آپ سے پہلے وملئی تو لدینہ کفرو تو میں نے مہلت دی تھی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تھا سماخست ہم پھر میں نے پکڑ لیا ان کو مہلت کے بعد پھکئی فقانہ قاب تو کیسا تھا میرا عذاب افامن ہوا قائمن عالا کلفسن اے و ذات ہوا قائمن اے عالم کہ وہ جاننے والا ہے یا قدرت رکھنے والا ہے ہر ایک نفس پر بما کا ثبت اس کا جو اس نفس نے کیا ہے کمن ہوا لے سکتا لکھا اب زجب و جاللہ عشورا کا اور ٹھہرائے ہیں انہوں نے اللہ کے لیے ہی سدا اور تو کہہ دیجئے سموہ تم نام تو لے لو ان کے کہتے ہیں داتا گنج بخش تو داتا گنج بخش کا نام کیا تھا اس کو نہیں آتا سید علی حجویری رحمت اللہ نے پیر بابا کا نام کیا تھا سید علی ترمیزی رحمت اللہ نے تو نام تو لے لو سیون شریف نام کیا تھا تو نہیں آتا ان کو نام اس کا کہہ دیجئے نام بتاؤ ان کے ہم تو نبی لا ہو فی لم و فلار تو جڑا بڑا جوان کہتا ہے وڈے جوان دے نام دی گیارہویں دین ہے تو اس ان کا نام کیا تھا کہیں گے شیخ آبد القادر عبد القادر تو قادر تو نہیں تھے نا عبد القادر تھے سمو تو نام تو لے کے دیکھا عبد القادر میں بھی توحید ہے ان کے نام میں بھی توحید کا سبق ہے وہ قادر نہیں تھے عبد القادر تھے تو کہہ دیجئے تنبی ہو آیا خبر دیتے ہیں نام لیجئے ان کا ام تنبی یا آیا تم خبر کرتے دیتے ہو اللہ کو بما لا علم عالم ہو جس کو اللہ نہیں جانتا زمینوں میں یعنی اللہ کے علم میں ان کے حصہ دار نہیں ہے اور تو اللہ کو بتا رہا یہ تیرے شریک ہیں تیرے حصہ ہی دار ہے شاب سے ام بھی ظاہر القول یا یہ ظاہر ہے تمہارے بات میں سے ایک ظاہری سرسری بات ہے بے دلیل بلزوئی ن لین کفرو مکرحم بلکہ مزین کیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے مکرحم اے شرک ان کا شرک مزین کیا گیا ہے یا قل سمو میرے اساتذہ فرمایا کرتے تھے شیخ غلام حبیب رحم اللہ فرمایا کرتے تھے شیخ القرآن غلام اللہ خان کہا کرتے تھے تم نے میرے رب کی صفتیں سن لیں اب تم اپنے شرکا کی کچھ صفتیں بیان کرو سمو ہوں بلزوئی نہ لدی نہ کفرو بلکہ مزین کیا گیا ہے خوبصورت کیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے ان کا شرک وہ سدو عنس بن ہو گئے یہ اللہ کی راہ سے وہیلّہ اللہ بند کر دیے گئے اللہ کی راہ سے اور وہ جن کو گمراہ کر دے اللہ تو نہیں ہوگا ان کے لیے منہات کوئی راہ دکھانے والا ان کے لیے عذاب ہوگا دنیا کی زندگی میں اور خامخہ عذاب آخرت کا اشق کو بہت سخت ہے مل من, مِّن اللہق مِّن اور نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا واقع بچانے والا وقایا جلد کو کہتے ہیں کتاب کو بچاتا ہے پھٹنے سے مسل الجنتلتی وعید المطقی یہ بشارت ہے موحدین کو مسل الجنتلتی مثال اس جنت کی وہ عید المتقون جس کا وعدہ کیا جاتا ہے متقیوں کے ساتھ تجری من تحت انہار بہتی ہوں گی اس کے نیچے نہریں کو لوہا دائمن اس کے میوے اور پھل ہمیشہ ہوں گے وہ ذل اور اس کا آرام ذل سایہ یعنی آرام سایہ بھی جنت کا دائمی ہمیشہ یعنی آرام بھی ہمیشہ گزکری النصاری فت الرحمان میں ذل بمانے آرام تل کا اقبل دینت تقو یہ انجام ہے ان لوگوں کا جنہوں نے اپنے آپ کو بچایا تھا منعیات سے و اقبل کافیرینار اور انجام کافروں کا آگ ہے و لدینا تت الکتاب اور وہ لوگ جن کو دی ہے ہم نے کتاب یا فراحون ابھی معاون وہ خوش ہوتے ہیں اس پر جو کہ نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف سے ومین الحصاب یب ترغیب القرآن ہے اور بعض گروہوں میں سے من وہ ہیں یون کی جو انکار کرتے ہیں اس کتاب کے بعض حصے سے جو ان کی خواہشات کے مطابق نہ ہوں یا ناشنا جانتے ہیں اس کے بعض کو قل تو کہہ یہ انما عمر تو انعبود اللہ یقیناً مجھے حکم کیا گیا ہے کہ میں بندگی کروں ایک اللہ کی ولاؤ شریکو اور میں ہی صدار نہیں ٹھہراؤں گا اللہ کے ساتھ کسی کو بھی علیہ ادرو ولیماب اس اللہ کی طرف میں بلاتا ہوں اور اس اللہ کی طرف میرا واپس ہونا بھی ہے علیہ ادعو اس ایک اللہ کی طرف میں بلاتا ہوں اللہ کے بندوں کو وہ اور اللہ کی طرف جانا ہے وہ کزاری کا پھر ترغیب القرآن اسی طرح انزلنا ہو نازل کیا ہے ہم نے اس کو حکمن عربین حکمن عربین اے حکمن مترجمن بلغت عربی ابی سعود اور تفسیر رحلانی میں علوسی یہ معنی کرتے حکمن عربین اے حکمن نازل کیا ہم اس نے ہم نے اس قرآن کو حکمََ فیصلے کی کتاب عربی عربی زبان میں اور اگر آپ نے تابیداری کی ان کی خواہشات کی بادامہ جا کمین العلم اس کے بعد کہ آپ کے پاس آ علم میں سے تو مالا کمین اللہ علی اللہ واقع نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ کی طرف سے نہ کوئی دوست اور نہ کوئی بچانے والا اب اس بات رسالت اور منکرین کے اعتراض کا جواب والا قدر سلنا رسلم بن اور یقیناً بھیجے تھے ہم نے انبیاء آپ سے پہلے وجالم ازوا جم وزریا اور ٹھہرائی تھی ہم نے ان کے لیے بیویاں اور اولاد تو یہ اعتراض رسالت پر تو نہیں کرنا چاہیے ہاں الحیت کی صفت منافی ہے اس کے اللہ کے لیے بیوی اور اولاد نہیں اس کے لیے اتحاد اللہ والدہ کا قانون اور نبی بشر کیوں ہیں اما کا نلی رسول نہیں آتی ابھی اور نہیں ہے اختیار کسی رسول کا کہ آ جائے لے آئے ایک معجزہ اللہ بھی ازن اللہ ہی مگر اللہ کے حکم سے لکلی اجل کتاب ہر ایک نیٹے کے لیے کتاب لکھ ہے لکھل یعنی ہر شے وقت ہر شے کا وقت مقرر ہے کتاب مکتوب اب تسلی یم اللہ ہمای و وسبت محو کرتا ہے ختم کرتا ہے اللہ وہ جو چاہے اور ثابت کرتا ہے وہ جو چاہے یعنی ایمان کے ساتھ عذاب دفاع ہوتا ہے یا حضرت شیخ القرآن علیہ الغفران سمت الدرر میں لکھتے ہیں یم اللہ من شبہاتی ویسب توحیدہ اللہ محو کرتا ہے شبہات شرکیہ اور ثابت کرتا ہے توحید کا مسئلہ یا یمح اللہ یا شاہ امام غزالی کہتے من شبھات عشر کیا ویوس بے تو اتویدہ وہ الکتاب اور اللہ کے پاس ہے اصل کتاب کی مح اور اس بات کی الصل فیصل مح اور اس ام الکب اصل دا محو اسبات اللہ سرد اصل دا کتاب اصل کتاب دا محو اس بات اب تسلی اور تخیف اما نرین کا بادل لدی یا تو ہم دکھا دیں گے آپ کو بعض واضح کے ڈراتے ہیں ہم ان کو اس سے یا وعدہ کرتے ہیں ہم اس کا اسکن کے ساتھ او نہ توفین کا یا وفات کر دیں گے آپ کو فعن ما علی کل تو یقینا آپ پر پہنچانا ہے حق کا وعلینا الحساب نل اور ہمارے اوپر ہے حساب اولم یر اننا انا ناتل اردا نن قسوہ منترافی ہا آیا نہیں دیکھتے یہ لوگ کہ یقیناً ہم آتے ہیں زمین کی طرف تو کم کرتے ہیں اس زمین کو اس کی اطراف سے نن قسوی فتوحات اسلامیہ کے ساتھ کافروں کی زمین کم ہوتی ہے یا شرک ان مشرقوں کا کم ہوتا ہے ان کی زمین کم ہوتی ہے نن قسم ناترافی ہا نقصہ میں ناترافی وہ اللہ الامواقب الحق بھی اور اللہ فیصلہ کرتا ہے نہیں ہے پیچھے کرنے والا اللہ کے فیصلے کو کوئی وہ سری وہ سری الحساب اور یہ اللہ جلد حساب والا وقد مکر اللہ قبل ہم تسلی اور یقیناً تدبیریں کی تھی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے فلی اللہ المکر جمیا تو اللہ کے لیے ہے اختیار تدبیر کا سب کا سب یا تقسیب و کلو جانتا ہے اللہ وہ جو کرتا ہے ہر ایک نفس وس عالم القفار علمن اوق اور جلدی ہے کہ جان لیں گے کافر کہ کس کے لیے تھا اوق بدار بہترین انجام آخرت کے گھر کا تسلی وقول الدینہ کفر السلمرسلا اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے نہیں ہے تو بھیجا ہوا تو اللہ کا رسول نہیں ہے جواب کل کفاب اللہ شہید امبین و تو کہہ دیجے کافی ہے خاص اللہ گواہ میرے اور تمہارے درمیان میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے اور اللہ گواہی دیتا ہے میری رسالت سے وہ من اور وہ گواہ عین علم الکتاب جس کے پاس علم ہے اللہ کی کتاب کا میری نبوت کی گواہ کے عالم ہے انجیل کے عالم ہے قرآن کے عالم ہے من عئندہ علم الکتاب جس کے اور گواہ ہے وہ کافی ہے گواہ جس کے پاس ہے علم اللہ کی کتاب کا تو اللہ کی کتاب کی علم کی برکت دیکھی اللہ بھی رسول کی رسالت کا گواہ اور عالم بھی رسول کی رسالت کا گواہ کیا بڑی شان ہے عالموں کی کیا بڑی شان ہے تو صورت میں نفی فی فعات تھی کہ غائبانہ آواز اور پکار کا حقدار اور لائق ایک اللہ ہی ہے اللہ کے سوا کوئی بھی غائبانہ آواز اور پکار کا حقدار اور لائق نہیں ہے جسم اللہ الرحمن الرحیم <تصفح> <تصفح> الفلا <لامرا> کتاب ان کتاب ہوئی لئی کلی تخری جنہ سمیین ظلماتی النور الا سرات الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ سور ابراہیم یہ مکی صورت ہے سورہ نوح کے بعد نازل ہوئی ہے بہتر ہے نزولاً بہتر نمبر اور مصحف کی ترتیب میں چودہویں صورت ہے قرآن کریم کی صورت رات کے بعد لگی ہے صورت الرعد کے ساتھ ربط متعدد وجوہ کی بنا پر تھا ایک جب سورت الرعد میں اہم مسئلہ ثابت ہوا لہو دعوت الحق تو سورہ ابراہیم میں ترغیب تبلیغ اب یہ مسئلہ لوگوں تک پہنچاؤ ترغیب تبلیغ سور راگ میں شرکیا پکار کی مثال ذکر کی کباس تک کفئی ہی تو اس صورت میں مشرک کے عمل کی مثال ذکر کر رہے ہیں آیت نمبر اٹھارہ میں کشجر اتین کے عمل کی مثال رماد نشتدت بہر ریحفی یومن آصف یا سور رات کی آیت نمبر ستارہ میں مسئلے کے بیان کی مثال حق مسئلے توحید کے بیان کی مثال تو یہاں آیت نمبر تریس میں کلم توحید کی مثال کا شجار سورہ رات کی آیت نمبر گیارہ میں فرمایا تھا ان اللہ قومن حتر تو اس صورت کی اٹھائیس نمبر آیت میں اس کی مثال الحمتری لدین بدل اللہ کفرم و حلو قوم ہوں دار البوار یا سورے رات کی آیت نمبر اٹھتیس میں فرمایا تھا میں نے انبیاء کو بھیجا تھا ان کی بیویاں بھی تھی اولاد بھی تھی تو یہاں اس کی مثال آیت نمبر سینتیس میں ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اور بیٹے کا واقعہ ذکر ہو رہا ہے سور ر رات میں مسئلہ ثابت ہوا توحید کا لہو دعوت الحق تو یہاں تذکیر بھی ایام اللہ یہ سور رات کی آیت نمبر 23 میں فرمایا تھا جنات عدنی و ومن صلح من منصلح منابا اہم واضوا جہم وزوریات من بن باب تو یہاں آیت نمبر 23 میں ان جنتوں کا بیان ہے تحیت ہوں سلام سور رات میں آیت نمبر بتیس میں استحزاب رسول پر زجر تھا تو یہاں مستحزین کی تفصیل ذکر ہو رہی ہے استحزا کرنے والے کی تفصیل سور رات کی آیت نمبر تین میں فرمایا تھا رات کی آیت نمبر 3 میں فرمایا تھا اللہ نے زمین کو پھیلایا اور زمین میں بڑے بڑے پہاڑوں کو بنایا تو یہاں آیت نمبر بتیس میں اس کی تفصیل ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے دریاؤں میں کشتیاں مسخر فرمائی یا سر رات کی آیت نمبر دو پر تفصیل ہے یہاں آیت نمبر تینتیس میں سورت کے امتیازات خصوصیات اور امتیازات سورت ممتاز ہے کلم توحید کی مثال کے بیان پر آیت نمبر تیئیس میں یا صورت ممتاز ہے اس آیت کے بیان پر جس میں اللہ نے فرمایا ہے ہر قوم کی طرف نبی ان کی زبان میں بیجا تمام انبیاء قوموں کی زبانوں میں ان کو مسئلہ بیان کرتے ہیں یا سورت ممتاز ہے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے بیان پر کہ ہجرت کے دوران سارا بی بی حاجر بی بی اور اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ کے پاس بیابان میں چھوڑا یہ واقعہ دوسرا کہیں بھی نہیں سورت ممتاز ہے تمام انبیاء کرام کی تکالیف کے ذکر پر ہر نبی پہ دنیا میں تکالیف آئی آیت نمبر چھیالیس میں وقد مکرو مکرحم وائند اللہ مکر وائن کانا مکرحم لی تزول امین حلجال ممتاز ہے ابراہیم علیہ السلام کے شکر کے بیان پر اولاد پر الحمدللہ الحمد للہ وہ اسماعیل و اسحاق آیت نمبر انتالیس میں صورت ممتاز ہے شیطان کے اعلان کے بیان پر قیامت میں وکال شیطان الماء قزی العمر ان اللہ واد کم واد الحق و وادت کم آیت نمبر بائیس میں مقصد صورت کا ترغیب ف تبلیغ اور تذکیر بھی ایا اللہ۔ مضمون کے اعتبار سے صورت منقسم ہے پانچ حصوں میں پہلا حصہ پہلی آٹھ آیتیں ہیں بطور تمہید اس تمہید میں مبلغ کی حالت تسلی کے لیے ذکر ہو رہی ہے اور پھر سورت میں چار دفعہ لفظ علم ہے ہر لفظ علم کے بعد جدا جدا حصہ پہلا لفظ علم آیت نمبر نو میں ہے تو نو سے اٹھارہ تک پہلا دوسرا حصہ ہے سورت کا دوسرا باب اس میں جدال المشرقین مع الانبیاء مشرقوں کا جھگڑا انبیاء کے ساتھ ذکر ہو رہا ہے آیت نمبر انیس سے بائیس تک یہ دوسرا باب ہے انیس میں دوسری دفعہ لفظ عالم ہے اس میں جدال المشرقین فیما ما نہ ہوں مشرقوں کا جھگڑا اپنے درمیان آیت نمبر 23 میں تیسری بار لفظ عالم ہے اور یہ چوتھا حصہ ہے ستائیس تک اس میں الم للفریقین فریقین کے لیے مثالیں ذکر ہو رہی ہیں اور چوتھا باب 28 سے ہے تیسرا دفعہ لفظ عالم آخر تک اس میں زجر اور تخفیف اور دلائل توحید پر اور واقع ابراہیم علیہ السلام کا تسلی اور ترغیب تبلیغ کے لیے تو سورت کا دعوی ہے ترغیب تبلیغ اللہ کے دین کی تبلیغ اللہ کے توحید کا مسئلہ لوگوں تک پہنچاؤ الفلام اللہ خوب جانتا ہے ان حروف کے معانی کو کتاب انزل نہ ہوئی یہ عظیم الشان کتاب تنوین للتعظیم اور مبتدا محظوف ہے ہاد ہی کتاب یہ عظیم الشان کتاب ہے انزل ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف لے کا کس لیے علت مقصد انزال کتاب کی لتو خریجن ناسمن ظلمات نور اس لیے کہ نکال دیں آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف ظلمات جمع اور نور مفرد اندھیرے بہت ہیں لیکن نور ایک ہی ہے اللہ کا قرآن دین اسلام اسی لیے علماء تفسیر لکھتے ہیں انکت العیون میں ماوردی نے تصریح کی ہے من ظلمات الکفری ول جہلی ول الى النور الى علنوری والعلم ولعلمی و یقینی کفر اور جہل اور بدعات اور شک کے اندھیروں سے ایمان اور علم اور سنت اور یقین کی روشنی کی طرف لوگوں کو نکالیں بھی ازن رب بھی ان کے رب کے حکم سے رات العزیز الحمید یہ تسلی ہے ڈیزن ربی الات العزیز الحمید یہ بدل ہے نور سے غالب اور صفت کیے گئی ذات کی راہ کی طرف وہ کون ہے اللہ وہ عزیز اور حمید اللہ ہے مجرور ہو تو بدل ہوگا حمید سے یا مرفوع ہے تو جدا مبتدا خبر ہے اللہ وہ ذات ہے کہ خاص اس کے اختیار میں ہے آسمان اور وہ کچھ جو آسمانوں میں ہے اور وہ کچھ جو زمینوں میں ہے ویل کافرینا اور ہلاکت ہے کافروں کے لیے منازا بن شدید سخت عذاب سے اللہ دینا وہ لوگ یس الحیات دنیا جو پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو عالل آخرت آخرت کے مقابلے میں وہ اللہ اور بند کرتے ہیں یا بند ہوتے ہیں خود اللہ کی راہ سے وگون ہائے وجا اور ڈھونڈتے ہیں اس کتاب میں ٹیڑھا پن الا کفی دلالم بعید یہ لوگ گمراہی میں ہیں دور حق سے دور گمراہی میں ہیں اب ترغیب الالبیان حدیث میں بھی آتا ہے خوف ما خوف علا امتی المت بہت خوف والی چیز جو میں اپنی امت پہ ڈرتا ہوں وہ المت المودلین آئمہ ہیں گمراہ کرنے والے لوگوں کو بے راہ کرنے والے لیڈر اب ترغیب الرسول اللہ بلسانی قومی ہی اور نہیں بھیجا ہم نے کسی پیغمبر کو بھی مگر اپنی قوم کی زبان پر لیو بئی لہم اس لیے کہ واضح بیان کر کے لیے اللہ کے احکام بلسان اے متقل من مدارک میں امام نصفی فرما ہیں یا بِلُغَتِ قَوْمِهِ قومی ہی قرطبی فرماتے ہیں فی اللَّهُ اللہ میشا تو گمراہی میں چھوڑتا ہے اللہ جس کو چاہے بھی سبب آدم النابتی بِسَبَبِ الْإِنَابَتِ بھی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے انابت کے سبب بادل بیان وہ اللہ عزیز اور یہ اللہ غالب ہے حکمتوں والا عبدلیل نقلی ولقدر سلمو سابیاتینہ اور یقیناً بھیجا تھا ہم نے موس علیہ السلام کو اپنے دلائل کے ساتھ ان اس لیے آخرج قوم کا الى نور کہ نکال دے اپنی قوم کو نبی علیہ السلام اور قرآن کے بارے میں فرمایا لی تخری جناس یہاں اخرج قوم کا کیونکہ پہلے نبیوں کی نبوت خاص امام الانبیاء کی نبوت عام تخرج الناس عام تھا خراج قوم کا کہ نکال دے اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف وزق کی رحم بھی اور نصیحت کرے ان کو بھی ایا اللہ کے دنوں پر یعنی عبرتناق واقعات اللہ کے بواقاع اللہ فی الامم السابقه ودل هذا على جواز الوعظ المرقق للقلوب الخاليه عن البدعه یہ ایت دلیل ہے وعظ مرقق کے بیان پر کہ رقت والا بیان ہو قلوب خالی دلوں کے لیے کہ دل نرم ہو جائیں لیکن وہ بیان خالی عن البدت ہو یا بھی ایام اللہ ہی بن اللہ ہی فرماتے ہیں اور نصیحت کریں ان کو اللہ کی نعمتوں کے ذکر کرنے کے ساتھ یقیناً اس میں خام خواہ دلائل ہیں ہر ایک صبر کرنے والے شکر کرنے والے کے لیے ویس کالمو سالی قومی ہی یاد کرو کہ فرمایا تھا موس علیہ السلام نے اپنی قوم سے اس قرون عمت اللہ علیکم تم یاد کرو اللہ کی نعمتیں جو اللہ نے کی ہیں تم پر از انجا من عالی فراؤنا جب اللہ نے نجات دی تم کو فرعونیوں سے یسومو سو اللہ یہ فرعونی پہنچاتے تھے تم کو بری بری سزائیں وہی ضب بھی ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو اور اس کام میں تمہارے امتحان تھا تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑا وستا زنا رب کم یاد کرو کہ اعلان کیا ہے تمہارے رب نے لئن شکر تم اگر تم نے شکر ادا کیا میری نعمتوں کا بعض علماء کہتے ہیں لئن بلغ مگر اگر تم نے میرے دین کی تبلیغ کی لازیدنکم تمہیں زیادہ کر دوں گا تمہارے لیے علم اور نعمتیں ولئن کفرتم کفر تم اگر تم نے ناشکری کی تو ان عذابی لشدید بے شک میرا عذاب خامخا بہت سخت ہے وقال قالموسا ان تک فرو ان تم وہ منفل اور فرمایا تھا موس علیہ السلام نے اگر تم نے کفر کر دیا تم نے اور وہ جوہ کے زمین میں ہے سب کے سب کافر ہو گئے محاذ اللہ تو فَإنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌ حَمِيدٌ بے شک اللہ بے حاجت ہے مخلوق سے صفت کیا گیا ہے کم تبھی ختم ہو گئی یہاں سے دوسرا باب آیت نمبر اٹھارہ تک اور اس میں جدال مع الانبیاء کا ذکر ہے المیاتی تھی کم الَّذِينَ الدینہ نہیں آئے آپ کے پاس واقعہ اور خبر ان لوگوں کی من قبلکم جو آپ سے پہلے تھے قوم نوح علیہ السلام کی اور عادی اور سمودی ولدین اور وہ لوگ جو ان کے بعد تھے لا نہیں جانتا ان کو یعنی ان کی اصل تعداد کو مگر ایک اللہ علماء لکھتے ہیں کزبر نصاب وہ جو نصب بیان کرنے والے ہیں وہ جھوٹے ہیں اللہ کو پتا ہے ان کی تعداد کا جات ہم رسول بال آئے تھے ان کے پاس ان کے انبیاء واضح دلائل کے ساتھ فردو ہم فی افواہہم تو واپس کر دیے انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں میں اپنے منہ میں یا واپس کر دیے انہوں نے اپنے ہاتھ انبیاء کے منہوں میں انبیاء کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیتے تھے کہ بس چھپ چھپ یا واپس کر دیتے تھے ہاتھ انبیاء کے اپنے منہوں میں چک لگاتے تھے اس پہ یا واپس کر دیتے تھے انبیاء کے ہاتھ انبیاء کے منہوں پر ان کو چھپ کر رہے کہ باس اور نہیں اور نہیں سن سکتے وقالو اور کہتے تھے یہ انا کفرنا بھی ما اور سل بھی یقیناً ہم نے کفر کیا ہے اس پر جک کے بھیجے گئے ہیں آپ اس پر انا و انا لفی شکیما تدرا الہ مریب اور یقینا ہم شک بے ہے اس مسئلے سے جو کہ آپ بلاتے ہیں ہمیں اس کی طرف مریبن ایسا شک ہے جو زیادہ زیادہ ہو رہا ہے لال زیادتی غولت رسول تو کہا ان کو ان کے انبیاء نے اف اللہ فی توحید اللہ یا فی قدرت اللہ اللہ کی توحید اور اللہ کی قدرت میں تمہیں شک ہے وہ اللہ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمینوں کا ید کم لغ اللہ بلاتا ہے تم کو توحید کی طرف اس لیے کہ بخش دے تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو وہ یخر کو ملا مسمہ اور پیچھے کر دے تمہیں مقرر نیٹے تک بغیر عذاب کے قالو ان تم اللہ بشرم مسلنا تو کہا انہوں نے نہیں ہو تم مگر بندے ہماری طرح بشر ہماری طرح تری دونا تسدونا ہما کا نیا ابود آبا تم ارادہ کرتے ہو کہ ہمیں بند کر دو منع کر دو اس سے کہ تھے عبادت کرنے والے ان کے ہمارے آبا فاتون بھی سلطان تو لے آؤ ہمارے پاس دلیل واضح رسلوحم تو کہہ دیتے ان کو ان کے انبیاء ان بشرم مسلو کم نہیں ہے ہم مگر انسان تمہاری طرح والا کن اللہ علا معیشا لیکن اللہ احسان کرتا ہے اس پر جس پہ چاہے من عبادی اپنے بندوں میں سے اللہ نے ہم پہ احسان کیا انکت ان و میں امام ماوردی نے کیا کمال کیا ہے فرماتے ہیں کن اللہ معیشہ بلاوت القرآنی و فہمی معافی بلاوت القرآنی و فہمی القرآن معافی لیکن اللہ احسان کرتا ہے جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے قرآن کے پڑھنے سے اور قرآن کو سمجھنے سے یہ نعمت اللہ دے دیتا انا تھی سلطان اللہ اور نہیں ہے مناسب ہمارے لیے نہیں ہے اختیار ہمارے لیے مَا لَنَا مَا كَانَ لَنَا اور نہیں ہے اختیار ہمارا کہ ہم لے آئیں آپ کے پاس ایک موجزہ اللہ بھی ازن اللہ مگر اللہ کے حکم سے وَعَلَى اللَّهِ فَلِيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور اللہ پہ توقل کرے مومن وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ على اللَّهِ اَيُّ عُزْرٍ لَنَا مَا لَنَا اَيُّ عُزْرٍ لَنَا کیا عذر ہے ہمارے لیے کہ ہم توقل نہیں کریں گے اللہ پر کیوں نہیں کریں گے ابو تراب کا قول ذکر کیا ہے امام نصفی حنفی نے تفسیر مدارک میں وہ فرماتے ہیں توکل کے چار درجات ہیں ایک تربنی فی العبیتی دوسرا وہ رب برربوبیتی اور تیسرا وہ شکر و عندل عطائی چوتھا صبر و عندل چار مرتبے ہیں چار درجے ہیں توکل کے ترح البدنی فی العبودیتی اللہ کی عبادت میں بدن کو تھکانا وہ رب تل اور دل کو ربوبیت کے ساتھ باندھنا جوڑنا رب کے ساتھ دل لگانا وہ جب آتا نعمت دے تو شکر ادا کرنا و صبر عیندل بلائے جب تکلیف آئے تو اس پہ صبر کرنا تو یہ چار درجات توکل کے تربدنی فل و ربۃ القل بھی عند وہ والصبر عندل عطا و صبر بلا اور کیا ہے ہمارے لیے اللہ نہ توکل کہ ہم توکل نہیں کریں گے اللہ پر وق ہضانہ سبنا اور یقیناً اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے اپنی راہوں کی والا نصب علامہ آز اور خام خا ہم صبر نسی... کریں گے اس پر جو تم نے تکلیف دی ہمیں جو تکلیفیں تم پہنچاتے ہو ہم اس پہ صبر کریں گے اچھا یمن من شاؤ من عبادی پر قرطبی نے بھی اچھا کلام کیا ہے فرماتے ہیں و قال ابن نے عبد اللہ یمن من شاؤ من عبادی بتلاوت و تل قرآنی و فہمی یمن اللہ علام من کل تو ہادا قول حسن وقت خراج تبری من حدیث ابن عمر یہ بہت اچھا قول ہے اور امام تبری نے ابن عمر کی حدیث سے ذکر کی ہے خال قلۃ ابی ذر ابن عمر فرماتے میں ابی ذر الغفاری رضی اللہ عنہ کو سے فرمایا تھا یا امی او سنی اے میرے چچا مجھے وسیعت کیجئے قال تبو غفاری نے فرمایا سال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما سال تنی میں نے بھی اللہ کے نبی سے ایسے ہی سوال کیا تھا جیسے تو نے مجھ سے سوال کیا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وسیعت سنو مامی اومیوں اللہ و فی صدقہ یمن بھی ہا اللہ عبادی نہیں ہے کوئی رات نہ کوئی دن نہ کوئی سات مگر ہر وقت اللہ صدقہ دیتا ہے اپنے بندوں کو جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے ومامن اللہ تعالی اعلی عبادی ہی مسری ہوں ذکر اور اس سے بڑا احسان اور صدقہ اور خیرات اور رحم اللہ کا کوئی نہیں اپنے بندوں پر کہ اللہ اپنے بندے کو اپنی کتاب اور اپنے ذکر میں مشغول کر دے یمن علا مین شاؤ من عبادی مامن کرتبی جلد نمبر نو سفر تین پہ کیا کمال کیا ہے عَلَى مَا اور خام خاں ہم صبر کریں گے اس پر جو تم تکلیفیں دیتے ہو ہمیں اور اللہ پر چاہیے کہ توکل کریں توکل کرنے والے اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا اپنے رسولوں کو لنخری جن کو خام خاں نکال دیں گے ہم تم کو اپنی زمین سے اولت عدودی ملتینہ عوت بمانے واپس آنا لیکن نبی تو پہلے ان کے مذہب پہ نہیں تھے کہ واپس آئیں گے تو عود بمانے سارا تو یافار یا ہو جاؤ گے تم ہمارے دین میں یا ہمارا دین مانو گے یا ہمارا گاؤں چھوڑو گے فو ہائی ہی مرب تو وہی کرتے تھے ان کی طرف ان کے رب انبیاء کی طرف ان کے رب وحی، نے وہی کی لنحلی الظالمین انہوں نے کہا تھا لنخری لام کسمیا اللہ نے بھی قسم خادی لانی کرنا ظالمین خامخا میں ہلاک کر دوں گا ظالموں کو ولنسکننکم نسین اور خامخا جگہ دے دوں گا تم کو پھرا دوں گا تم کو زمین میں ان کے بعد سکونت دے دوں گا ذالک لمن خاف قامی یہ حکم یہ فیصلہ اس کے لیے ہے جو ڈرے مقامی میرے کھڑے ہونے سے مصدر مبنیل الفائل یا مفول مقامی تو اگر مبنی لفائل ہو تو ڈرے میری پیشی سے میرے در میں کھڑے ہونے سے یا ڈرے مبنی لمفول میرے کھڑے ہونے سے اپنے اوپر کہ میرا اللہ میرے اوپر کھڑا ہے قادر ہے تو یہ مقام اس کے لیے ہے یہ وعدہ اس کے لیے جو ڈرتا ہے میری پیشی سے یا جو ڈرے میرے کھڑے ہونے سے اپنے پر وخاف وعید اور جو ڈرے میرے عذاب سے وسط وخاب کلو جب عنید تو انہوں نے فتح مانگی وسط طلب فتح کیا فتح مانگی اللہ سے امداد مانگی وستفتحو ایک حدیث میں آتا ہے نبی علام نے فرمایا تھا من آزا جا رہوں ور اللہ ور اللہ ہدا رہو جس نے اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچائی تو اللہ اس پڑوسی کا گھر اسے دے دے گا من آزا جا رہو ور اللہ ہدا رہو وسطروں تو انہوں نے فتح مانگی انبیاء نے امداد مانگی یا کافروں نے غلبہ مانگا اللہ سے وخاب کلو جبارن عنید اور ہو گیا ہر ایک سخت عنادی من ورائی جہنم اس کے میو رائی باد ورائی قرطبی لکھتے اس کے بعد جہنم ہے وہ یوسقام سدید تو پلایا جائے گا ان کو پانی سدید یہ بیان ہے ماں کا خون اور پیپ والا یتجر ایک کر آ ہے کر ایک دفعہ نگلنے کو کہتے ہیں جر آ گھونٹ گونٹ نگلنا جو نہ نگلنے والی چیز اور تکلیف سے بے تکلف اسے نگلا جائے یتجرحو گھونٹ گونٹ لیں گے تکلف اور تکلیف کے ساتھ اس شدید سے ولا یا کادو یوسی رحو قریب نہیں ہوں گے کہ نگل لیں اس کو ویاتی ہل من کل مکان اور آ جائے گی اس کو موت ہر طرف سے وما ہوا تین اور نہیں ہوگا یہ مرنے والا من کل مکان من جسد حتی, حتیٰ فی اصول اشاری و اب بھا میں رج المنیر میں خطیب صاحب اور معالم متنظیر میں امام بغوی ایک ایک بال سے ایک ایک بال کی جڑ اور اصل اتنی درد اس سے اتنا درد اور تکلیف ہوگا کہ اگر یہ دنیا میں آ جائے تکلیف تو یہ مر جائے گا اس کی وجہ سے لیکن موت کا ہامامہ ہوا بھی میت کیوں اب تو تنگ آ کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے مریں گے نہیں کہ قصہ خلاص امی ہو رہا یہی ان اور اس سے ادھر پھر عذاب ہے سخت مسل الدین کفرو بیربیم یہ مشرقوں کے عمل کی مثال مثال مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا ہے بے ربیم ابھی توحید ربیم یابی کتاب ربیم اپنے رب کی توحید اور اپنے رب کی کتاب سے کفر کیا ہے آمال مثال ان کے عملوں کی کرماد نشتد جیسے کہ راک ہو رماگ۔ راکھ اشتدت بہر ری تیز آ جائے اس پہ ہوا فی یومن عاصف بے خیر دن میں آصف لا دیرو مما کا قادر نہیں ہوں گے یہ اس سے پر یو انہوں نے کیا ہے آلاشیں ان کسی چیز پر بھی ان کے ہاتھ اس راکھ راکھ پہ تیز ہوا آ جائے تو اس طوفان تو اس میں کیا بچتا ہے کچھ نہیں اسی طرح مشرق کے عمل کی مثال ظال یہ یہی ہے گمراہی دور کی حق سے اب دلیل آخری اور تیسرا باب ہے یہ اس میں جدال المشرقین فیما بین اور مشرقوں کا جھگڑا اس میں ذکر ہو رہا ہے الم اللہ خلق السماوات والارض بالحق آیتو نہیں دیکھتا کہ بے شک اللہ اللہ نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمینوں کو بالحق لے اس بات الحقی علے اظہار الحق, الحق حق اس بات اور اظہار کے لیے اب تخویف اور تسلی تخویف منکرین کو اور تسلی مومنین کو این یشایو ذہب اگر چاہے اللہ تو ختم کر دے گا تم کو لے جائے گا ویاتی بھی خلق جدید اور لے آئے گا اللہ پیدائش نہیں وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللہ ہی بھی اور نہیں ہے یہ کام اللہ پہ کوئی گران وہ لِلَّهِ ہی اور پیش ہو جائیں گے ایک اللہ کے ہاں سب کے سب برزو ظاہر ہو جائیں گے مشرکوں کا جھگڑا قیامت میں تقبرو تو کہیں گے کمزور یعنی چھوٹے مرید شاگرد ورکر ان لوگوں کو کہیں گے اس جو بڑے تھے جنہوں نے خود کو بڑا جانا تھا معتبر اس اے عن عبادت اللہ وحد ہوا فقطر رسولی ابن کثیر نے ذکر کیا جنہوں نے خود کو بڑا جانا تھا ایک اللہ کی عبادت سے اور انبیاء کی تابیداری سے وہ پیران ضلالت تو یہ چھوٹے ان بڑوں کو کہیں گے انا کنالبا ان یقیناً ہم تھے تمہارے تابے دار تبا ان ہر کام میں تمہارے تابے دار فہل ان تم مغنون منشئی من تو آیا ہو تم دور کرنے والے ہم سے اللہ کے عذاب سے کچھ چیز تو کہیں گے یہ تکبر کرنے والے بڑے متکبرین لو ہدا دینا کم اگر ہدایت دی ہوتی ہمیں اللہ نے تو خواہ ہم بھی ہدایت دے دیتے تم کو سیدھی راہ دکھا دیتے برابر ہے ہم پر کہ آیا ہم چیخیں یا ہم صبر کریں چی... نہ چیخیں مالا نامی محیث نہیں ہے ہمارے لیے کوئی جائے پناہ خال شیطان اور کہے گا شیطان تفسیر انقت والعیون میں امام ماوردی نے تیسری جلسفتیس پہ لکھا ہے قال الحسان یقیف و ابلی سو یوم القیامتی خطیب موقف موقف من جہنما یقف ابلیس کھڑا ہوگا ابلیس قیامت کے دن خطیبا یہ بیان کرے گا لوگوں کو اعلی موقف من جہنم جہنم کی آگ سے بنے ہوئے ممبر پر تخت پر کھڑا ہوگا اور یہ تقریر کرے گا کہے گا شیطان لما قضی المرو جب فیصلہ ہو جائے اللہ کی طرف سے شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم واد الحق بے شک اللہ نے وعدہ کیا تھا تمہارے ساتھ وعدہ سچا و تو فاخلفتکم اور میں نے وعدہ کیا تھا تمہارے ساتھ تو خلاف کر دیا تمہارے ساتھ وعدہ توڑ دیا ماکان علی علیہ من سلطان اور نہیں تھا میرے لیے تم پر کوئی غلبہ کم لیکن یہ کہ میں نے دعوت دی تھی تمہیں پھست تم لی تو تم نے قبولی کی میری دعوت تم نے تابے داری کی میری فست تم لی فلا تلوم انف سکم تم مجھے ملامت نہ کرو ملامت کرو اپنے آپ کو ماں ان بھی مشریخی نہیں ہوں میرے تمہارا فریاد رس مامان تم بھی مصرخیا اور نہیں ہو تم میرے فریاد رست ان کا فر تو بیما اشرک تمونی قبلو یقیناً میں نے کفر کیا انکار کر لیا اس سے کہ تم نے مجھے حصہ دار ٹھہرایا تھا اس سے پہلے تو شیطان کو تو کسی نے حصہ دار نہیں ٹھہرایا اللہ کا اصل میں اولیاء کو جو حصہ دار ٹھہرایا ہے وہ شیطانی کے کہنے پہ تو اصل میں یہ ولی کا حصہ اور شریک ٹھہرانا اللہ کے ساتھ شریک اور حصہ دار ٹھہرانا ہے شیطان کا بے شک ظالم ان کے لیے ہوگا آزاب دردناکینامنو یہ بشارت ہے اور داخل کر دیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے عمل کیا ہے نبی علیہ السلاۃ السلام کی تابے داری میں داخل کر دیے جائیں گے جنتوں میں کہ بہتی ہوں گی اس کے نیچے نہریں ہمیشہ ہوں گے اس میں رب بھی ان کے رب کے حکم سے تحیت ہوں فی سلام پیشکشی ہوگی ان کی اس جنت میں سلام مبارک مبارک سلام تبری کا مثلاً یہ تیسری دفعہ لفظ عالم آخری باب اور اس میں المسلا چوتھا باب ہے آخری نہیں ہے چوتھا باب ہے اور اس میں المسلا فریقین بیان ہو رہے ہیں نہیں دیکھتا کہ کیسے بیان فرماتا ہے اللہ مثال کلی متن تویب کلی میں تویبا کی کلی متن بعض علماء فرماتے یا کلی مت الستفاری و بعض فرماتے ہیں مت دعوت التوحید کلیمت کل كل حسنتن یا شہادت اللہ عام مفسرین ابن عباس رضی اللہ طالانما سے نقل کرتے ہیں کلیم طیبہ موراد الا اللہ کلیم طیبہ کی مثال ذکر کرتے ہیں کشجرتن طیب جیسے درخت پاک اس سے مراد کون سا درخت عام طور پہ مفسرین فرماتے ہیں کھجور کا درخت اسلوحا ثابتن اس کا اس کی منڈ یعنی جڑ ثابت ہے وہ فروحا فس اور اس کی شاخیں آسمان میں بہت اونچی ہیں یعنی یہ کلے میں طیبہ اس کی بنیاد مومن کے دل میں راسخ ہے ثابتن فرحی ع صالح فمائے اللہ کے ہاں مقبول ہیں مومن کا عمل یہ معنی ہے پھر کھجور کے درخت کے ساتھ وجہ تمثیل کیا ہے اصل میں نخلیں نخل کھجور کی مشابہت انسان کے ساتھ بہت ہے بعض علماء تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے جو مٹی بچ گئی وہ ما بقیہ مٹی سے اللہ نے نخل کو پیدا فرمایا یہ قول ضعیف ہے بعض کہتے عربی کے اشعار میں کھجور کے درخت کے تذکرہ زیادہ تھا اور انسان سے مشابہت ہے دوسرے پودوں کی کے سر کو کاٹ لو تو وہ ترقی کرتے ہیں لیکن کھجور کے سر کو کاٹ لو تو وہ ختم ہو جاتا ہے انسان کے سر کی طرح اسی طرح کھجور کے لیے بھی سمر اور فرو اور اصل ہے انسان کے لیے بھی اصل عروق اور گوشت ہے اسی طرح کھجور کا اس کا مقصد دوسروں کو فائدہ پہنچانا انسان بھی اسی طرح دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے بہت سی مشابہتیں ہیں اس کی اور بھی باز الام نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو نر کھجور ہوتا ہے وہ پھل نہیں دیتا کھجور کے دانے اس میں نہیں لگتے لیکن وہ دوسرے کھجوروں کے لیے پھلوں کا باعث بنتا ہے تو اس کا جو برادہ ہوتا ہے اس کی بو انسانی منی کی بو کی طرح ہوتی ہے اسلوحاسا بھی تن وفر واف اس اور اس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں تو تیو کو دیتا ہے یہ اپنا پھل ہر وقت اپنے رب کے حکم سے اور بیان فرماتا ہے اللہ مثالیں لوگوں کے لیے خامخا کہ یہ لوگ نصیحت قبول کر لے وہ مسل کلیمتن خبی ستین کشجرتن خبی ستینج ستمن اور مثال خبیز کلمے کی یعنی شرک اور گناہ کے کلمے کی جیسے پلیت بوٹی کی طرح ہے پلیت بوٹی گندا بوٹی جسے کہتے ہیں وہ جو تو ست من فوق اردے وہ تو بس نکلی ہو زمین کے اوپر سے اس کی کوئی جڑے وڑے نہیں ہوتی زمین کے اوپر ہی پڑی ہوتی تو ست اے آخا زل جس ہو بکاما لا زجاج مانا کہتے ہیں پشتوں میں اس کو مڑغونے کہتے ہیں یا ترخا اندوانا یا پریوتے جال پبیر وغیرہ بس گند بوٹی دینو جو کہ نکلی ہو وہ من فوق قلارد زمین کے اوپر سے مالا من قرار نہ ہو اس کے لیے کوئی قرار نہ کھڑی ہو سکے اور نہ ہی زمین کے اندر اس کا کوئی جڑ ہو مضبوط یوسبیت اللہ الدینہ ان اسی طرح مشرق کا عقیدہ ہے اس کے لیے کوئی قرار نہیں ہے یوسبت اللہ الدینہ ان مضبوط کرتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں بالقول ثابت مضبوط قول سے قول ثابت قرآن توحید فی الحت دنیا دنیا کی زندگی میں وہ فی اور آخرت میں بھی وہ دل اللہ الظالمین اور گمراہی میں چھوڑتا ہے اللہ ظالموں کو الله اللہ شاہ اور اللہ کرتا ہے وہ جو اللہ چاہے امام کاتسانی پر جب موت آ رہی تھی تو وہ یہ آیت پڑھ رہے تھے یو اللہ اللہ الدینامن دل قول تابتی فل حیات دنیا و فلاخرا الله اللہ ظالمینا اب چوتھی بار لفظ عالم پانچواں بابس میں زجر اور تخیف اور دلائے الم تر اللہ دین آئے تونی دیکھتا ان لوگوں کو بدلوا نعمت اللہ کفرن جنہوں نے بدل دی اللہ کی نعمتوں کو کفر کی وجہ سے وہ لو قو مہم دار البار اور لے آئے اپنی قوم کو ہلاکت کی جگہ سورے رات میں آیت نمبر گیارہ آیت نمبر گیارہ سورے رات وہاں گزر چکا ہے مال ہوں مندو نہیں مال مِن جہانہ ماں یہ بدل ہے دار البار سے وہ ہلاکت کا گھر جہنم ہے کہ داخل ہوں گے اس کو اور بہت بری جگہ ہے رہنے کی یہ بیسل قرار وجال ہی اندادن یہ تفصیل ہے بدلو نعمت اللہ کی اللہ کی نعمت کو کیسے انہوں نے بدل دیا زجر بشر ٹھہرایا ہے انہوں نے اللہ کے لیے ہی صدار لی انجام یہ ہوا کہ گمراہ ہو گئے اللہ کی راہ سے کل تو کہہ دیجئے تمت فائدہ لے لو دنیا میں فنمسی رکو ملنار يَقِينًا جانا تمہارا واپسی تمہاری آگ کی طرف ہے کل عبادی الَّذِينَ آمَنُوا منو ترغیف تبلیغ اور موز مسلحل تصبت کہہ دیجئے میرے بندوں لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں یقینی السلاطہ نماز کی پابندی کریں وہ انفکو ممار زکنا ہوں اور خرچ کریں اس مال میں سے جو ہم نے رزق دیا ہے ان کو سر رنگ و اعلی چھپے چھپے اور ظاہر من قبل منقبلیاں آتی اس سے پہلے کہ آ جائے گا وہ دن لا ان فی ہی جو کہ نہیں ہوگی لین دین اس میں ولا خلال اور نہ دوستی مشرکوں کی سر ظخرف ستاسٹھ اور ان کبوت پچیس میں آ رہا ہے اللہ الدی خلق سماوا تھی دلائے اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا فرمائے آسمانوں اور زمینوں کو اور برساتا ہے اوپر سے بارش تو نکالتا ہے اس کے ذریعے پھل خوراک تمہارے لیے وسخر الکمل فلکا اور اللہ نے مسخر کیا ہے تمہارے لیے کشتی کو دریا میں اس لیے کہ چل رہی ہے یہ دریا میں اللہ کے حکم سے وس خر انہار اور اللہ نے مسخر کیا ہے تمہارے لیے نہروں کو اور مسخر کیا ہے تمہارے لیے سورج اور چاند کو دا بینی دا بین اے متی یہ اللہ کے تابے دار ہیں یا داعبی ہمیشہ یہ چل رہے ہیں اپنے کام میں مسخر لکم اور اللہ نے مسخر کیا ہے تمہارے لیے رات اور دن کو آتا من کل ما سالتمو اور اللہ نے دیا ہے تم کو وہ سب کچھ جو تم نے مانگا ہے جو تم نے مانگا محتاج تم الی ہم نے تو ناک اور آنکھیں نہیں مانگی تھی اللہ نے دے دی جس کے تم محتاج تھے جو تم نے مانگا بئے تھے بار حال وہ احمد اللہ اور اگر تم گنو اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو لا سوا تو نہیں گن سکتے اس کو انل انسان الظلوم کفار بے شک منکر انسان ہے ظالم اور ناشکرا شکرا سور نحل میں بھی ایسی آیت آ جائے گی لیکن وہاں فرق ہے وہیں بیان کریں گے اب واقع ابراہیم علیہ السلام کا ترغیب تبلیغ اور تسلی کے لیے وائس قال ابراہیم رب جعل البلد اور یاد کرو کہ فرمایا تھا ابراہیم علیہ السلام نے اے میرے رب ٹھہرا دے یہ گاؤں امن والا وجنبنی و ان بدل اسنامہ اور اللہ وجنوبنی نجات دے دے بچا دے مجھے اور میری اولاد کو نابودل اسنامہ بتوں کی پوجا سے ربی اب بھی کثیرا من الناس نہ کثیر یہ ہمارے ربیقیناً ان درگاہوں والوں نے گمراہ کیا ہے بہتوں کو لوگوں میں سے ان درگاہوں والوں نے ازل ان درگاہوں والوں نے منجوروں نے یا ان ان درگاہوں اور بتوں کی طرف اشارہ ہے تو یہ سبب گمراہی کے بنے ہیں بہت لوگوں کے لیے فمن طبیانی مننی۔ تو جس کسی نے میری تابیداری کی یقینا یہ مجھ سے ہے ومن آسانی اور جس نے میری نافرمانی فرمانی کی فن کا غفور الرحیم بے شک تو اللہ بخشنی والا مہربان ہے رب انسکن تم من ضروری یہ ہمارے رب یقینا میں نے سکونت دی ٹھہرا دیا اپنی اولاد کو بیوا دن ایسی وادی میں غیر زرعین جو کہ نہیں ہے فصل والی بیتک المحرم تیرے گھر عزت والے گھر کے پاس ربنا نا لیو اے آئے میرے رب اس لیے کہ پابندی کریں نماز کی فجعل افئدت من ناس تو دل لوگوں کے تحویل میلان کریں ان کی طرف ورزک ہم اور رزق دیں ان کو من ہراتی پھل میں سے لال یشکرون خام کے لوگ شکر ادا کرے اللہ کی نعمتوں کا حدیث میں آتا ہے یہاں بیت اللہ کے قریب آبادی نہیں تھی حاجرہ بی, بی کو اسماعیل علیہ السلام سمیت چھوڑ دیا ابراہیم علیہ السلام اور چل پڑے تو بیاجر بی نے آواز دی علامت یا ابراہیم لے سفی حاضروں ولا ناس سوں ما کس کے سہارے ہمیں چھوڑ دیا اے ابراہیم کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو ابراہیم یہاں تو نہ کوئی فصل ہے نہ انسان اور نہ پانی ابراہیم پیچھے نہیں دیکھ رہے تو پھر دوبارہ آواز کی لامن یا ابراہیم لے سفی حاضروں والا نا سوں وال پھر بھی پیچھے نہیں دیکھتے تیسری دفعہ آواز کی اللہ امرک ہمارا اے اللہ نے آپ کو اس بات کا حکم کیا ہے اللہ نے کہا ہے کہ ایسا کرو تو ابراہیم علیہ السلام پیچھے مڑ کے جواب دیتے اللہ مرنی بہاگا ہاں اللہ نے اس پر حکم کیا ہے تو بی بی حاضر فرماتی ہیں چلے جائیے اب لا اللہ اب اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا قرطبی نے نویں جل صفا تین سو ستر پہ یہ روایت ذکر کی ہے اللہ ہمارا محافظ ہو گطیر اللہ بہت غیر رہتی ہے اور ابا ناقت عالمانفی ومان اے ہمارے رب یقیناً تو جانتا ہے اس کو جو ہم چھپاتے ہیں دلوں میں جو ہم ظاہر کرتے ہیں اخفال اللہ من شعی اور نہیں چھپات چھپتا اللہ پر کوئی چیز بھی نہیں چھپتی نہ زمین میں نہ آسمان میں الحمد للہ بلی عالل کی برے اللہ کی صفات الوحیت والی ساری صفات ایک اللہ ہی کے لیے ہیں وہ اللہ و حبلی عالل کی بر امال کے برے جس نے بخش دیا مجھے بڑھاپے کے ساتھ اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے انبیل سمیع دعا یقیناً میرا رب خامخا سننے والا ہے دعاؤں کا رب جالنی مقیم صلاح اے میرے رب ٹھرا دے مجھے پابندی کرنے والا نماز کا ومن ضروری اور میرے اولاد سے بھی نماز کی پابندی کرنے والے ربنا وتقبل قبل دعا اے ہمارے رب اور قبول کر دے دعائیں ہماری ربنا نب پھرلی اے میرے رب بخشش کر دے مجھے ولی والی دئی اور میری ماں باپ کو ولی اور مومنوں کو یوم یقوم الحساب اس دن کے قائم ہو جائے گا حساب ولی والدیا یہ تخصیص ہے ابراہیم علیہ السلام کی کہ والدین کے لیے مغفرت مانگی نہ شرک جائز تھا ان کے لیے ولا تحسب اللہ غافرنالمون تخفیف اور وہم کا جو اور گمان مت کرو اللہ پر نہ خبروں کا غافل اس سے جو کرتے ہیں ظالم انما خرم یقیناً اللہ پیچھے کرتا ہے ان کو لیا دن تک تشخصی تشخصو فی حلفسار کہ بٹرا نکلی ہوں گی تشخصو بالکل ظاہر ہوں گی اس میں آنکھیں تشخصو فی حلفسار بٹی براوتی پدی کس ترگی اغرض پدی سترگی جس دن میں اوپر لگ جاویں گی آنکھیں اوپر دا سے اوپر لگ جائیں گی آنکھیں محتی دوڑتے ہوں گے یہ لوگ مقنی روسی ہم پیچھے کی طرف جھکے ہوں گے ان کے سر اقنا اسے کہتے ہیں اوپر اٹھائے گئے ہوں گے ان کے سر لا طرفهم اور واپس نہیں ہوگی ان کی طرف ان کی نظریں ادھر قالب لگا لو تو یہ آنکھیں اور سر اوپر اٹھ جاتا ہے تو اسے اقنا کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لوگ قبروں سے ننگے اٹھیں گے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی اللہ کی حبیب سب لوگ ننگے ہوں گے تو میں تو شرم و حیا کی وجہ سے قبر سے نہیں اٹھوں گی نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا عائشہ معاملہ ایسا نہیں جیسا تیرا خیال ہے تیرا یہ گمان ہے کہ لوگ ننگے ہوں گے تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے کیا نہیں تو نے سورہ ابراہیم کی تلاوت نہیں کی نہیں پڑھا محتیئین مقنی روسی ہم <سؤال> یہ لوگ دوڑتے ہوں گے یاد پڑی نبی سر دوڑتے ہوں گے اور پیچھے کی طرف پھرے ہوں گے اوپر اٹھائے گئے ہوں گے ان کے سر لا تدیل ہم طرف واپس نہیں ہوگی ان کی طرف ان کی نظر دو معنی ہیں نظر کی واپسی معنی اپنے آپ کو نہیں دیکھیں گے تو دوسروں کو کیا دیکھ سکیں گے یا لائر تبدیل ہمترفوم نظر ہی ان کو نہیں آئے گا کچھ بھی کیونکہ نظر جب نکلتی ہے تو منظور الحاط تک جا کے واپس آ کے صورت حاصلہ لے کے آتی ہے تو اس کے ذریعے ادراک ہوتا ہے کہ یہ دیوار ہے یہ فلان ہے یہ فلان ہے تو واپس نہیں آئے گی نظر مانا کچھ بھی نظر نہیں آئے گا ان کو وافید ہم ہوا اور دل ان کے خاری ہوں گے عقل سے وَانْذِرِ النَّاسِ اب ترغیف تبلیغ اور ڈرائیے لوگوں کو یوم اس دن سے یاتیہم العذاب کہ جائے گا ان کے پاس عذاب فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا ربنا آخرنا الٰعجل اے ہمارے رب پیچھے کر دے ہمیں ایک نیٹے قریب تک نزدیک کے اجل تک نجب دعوت کا ہم قبول کر دیتے تیری دعوت اے ہمارے رب ہمیں چھوڑی مہلت دے دے ہم قبول کرتے ہیں تیری دعوت اور تابے داری کرتے ہیں تیرے رسولوں کی اولم تکونو اقسم تم من قبل اللہ فرمائیں گے ان کو آیا نہیں تھے تم کہ قسمیں کھایا کرتے تھے اس سے پہلے ما من زوال کہ نہیں ہوگا تمہارے لئے زوال دنیا سے جانا وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُونَ اور تم رہے تھے ان لوگوں کے گھروں میں جنہوں نے ظلم کیا تھا اپنے آپ پر وَتَبَيَّنَ لَكُمْ اور ظاہر ہو گیا تھا تمہارے لئے کیف فعلنا بہم کہ کیسا کام کیا تھا ہم نے ان کے ساتھ وَزَرَبْنَا لَكُمْ امثال <تص> اور بیان کی تھی ہم نے تمہارے لیے مثالیں ان کی ہلاکت کی وقد مکرو مکرم اور یقینا انہوں نے تدبیریں کی تھی ان کی تدبیریں وکرم اور اللہ کے پاس ہے ان کی تدبیروں کی سزا و ان کانا مکرم لتزول منہ جبال اور یقیناً تھی تدبیریں ان کی لتزول منہ جال کے ہل جاتے اس کی وجہ سے پہاڑ اتنی خطرناک تدبیر تھی تشجیح تھی اب تسلی فلا تحسب اللہ مخلف رسول تو گمان مت کرو اللہ پر خلاف کرنے کا والا اپنے وعدے کا رسولہ ہو جو وعدے کیے ہیں اپنے رسولوں کے ساتھ اللہ وہ ان کا خلاف نہیں کرتا ان اللہ عزیز کام بے شک اللہ غالب ہے بدلہ لینے والا تبدل الارض غیر الردی یہ تخلیف اخری ہے یاد کرو وہ دن کہ بدل دی جائے گی زمین بغیر اس زمین کے بعض کہتے تبدیلی ذات کی ہوگی بعض کہتے تبدیلی اوصاف کی ہوگی یا زمین چاندی کی اور آسمان سونے کا ہوگا اور زمین کو اس لیے بدلا جائے گا کہ جس زمین پہ ظلم ہوئے ہیں وہاں کی عدالت اللہ قائم نہیں کرتا یو ما یاد کرو اس دن کو تو بدل الرد غیر الردی کہ بدل دی جائے گی زمین بغیر زمین کے والسماوات سماوات اور بھی وہ اللہ الواحد کا اور ظاہر ہو جائیں گے پیش ہو جائیں گی سب ایک اللہ کی در میں جو یگانہ ہے زوراور ترل مجرمی نہ یو مئی دم اور دیکھے گا تو مجرموں کو اس دن کے باندھے گئے ہوں گے زنجیروں میں, میں باندھے گئے شرابی لوہم مِنْ قطیران کپڑے ان کے ہوں گے من قطیران قطیران پشتوں میں سے کہتے گوگڑ وَقَمِسُنَ بَيْدَدَي مِن خَتِرَانِن دُگُگَرُ قُرْتِ ان کے ہوں گے گھندک کے گھندک وَتَقْشَا وُجُوهَهُمُ الْنَارُ اور چھپا دے گی ان کی چہروں کو آگ لِيَجْزِيَ اللہ كُلَّ نَفْسِ مَا كَسَبَتَ اس لیے کہ بدلہ دے دے اللہ ہر ایک نفس کو اس, کے اس کا جوسنے کیا تھا اِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابُ بے شک اللہ جلد ہی صاف کرنے والا ہے اب پھر ترغیب تبلیغ ہزا بلاس خرتبی نے روایت ذکر کی ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ہو سے پوچھا گیا تھا قرآن کا سرنامہ عنوان کیا ہے تو صدیق اکبر نے فرمایا تھا یہ آیت ہادا بلاس یہ قرآن بلاغ ہے امام نصرفی حنفی تفسیر مدارک میں لکھتے کفایت فی تسکیر و بلاغ ہے کافی ہے تسکیر و میں لنا سے لوگوں کے لیے یا بالغن پہنچانے والی کتاب ہے لوگوں کے لیے حق تک مصدر مبنی للفاعل یہ قرآن پہنچانے والی کتاب ہے لوگوں کو حق تک اللہ تک جنت تک ولیوں ضرور بھی اور اس لیے کہ ڈرائے جائیں یہ لوگ اس سے یا معلوم التنزیل میں امام بغوی فرماتے ہادا بلاول لنا سے ہادی بلغت یہ زاد راہ ہے سفر خرچہ ہے لوگوں کے لیے آخرت کا ولیوں ضرور بھی اس لیے کہ ڈرائے جائیں لوگ اس کے ذریعے وَلِيَعْلَمُوا اور یہ لوگ جان لیں اَنَّمَا هُوَا إِلَٰهُمْ وَاحِدُ کہ اقیناً یہ اللہ حاجت روا ہے ہے الہی تنہا یگانا وَلِيَتْ ذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابُ اور اس لیے کہ نصیحت قبول کر لے عقل مند سورہ ابراہیم میں ترغیف تبلیغ تھی چار دفعہ لفظ علم پہلی آٹھ آیت بطور تمہید پہلے لفظ علم کے بعد جِدَالُ الْمُشْرِقِين دوسرے لفظ علم کے بعد جدال المشریکین فی مابین تیسرے لفظ علم کے بعد عالم سلت الفریقین اور چوتھے لفظ علم کے بعد زجر اور تفریف منکرین کور کو دلائل توحید کے اور واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا بسم اللہ الرحمن الرحیم عرفل تِلْكَ کا الْكِتَابِ کی تابل تل کا آیا تل کی تاب و قرآن اور اوباما ددین کا فرول یہ صورت مکی ہے نزولاً چوان سور یوسف کے بعد نازل ہوئی ہے اور مصحف کی ترتیب میں پندرہویں صورت ہے قرآن کریم کی سورہ ابراہیم کے بعد لگی ہے سور ابراہیم کے ساتھ ربط متعدد وجوہ کی بنا پر ہے ایک سور ابراہیم میں ترغیب سے تبلیغ تھی تو یہاں انجام منکرین کا بیان کر جو نہ مانے ان کا انجام خطرناک ہے سورہ ابراہیم میں حالت قیامت کی ذکر ہوئی مشرک مرید اور پیر ایک دوسرے کے ساتھ مکالمہ کریں گے تو یہاں ان کا افسوس ذکر ہو رہا ہے آیت نمبر دو ملاقانو مسلمین سور ابراہیم کا اختتام لیون ضرور پر ہوا اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو ڈراؤ تو سورہ خیجر میں اس پہ ترقی ہے آیت نمبر چھیانوے میں یجعلون مع اللہ آخر فسو فلمون سورہ ابراہیم میں دو فرقوں کا بیان ہوا مومنین اور منکرین یہاں دونوں کا انجام ذکر ہو رہا ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر چھیالیس میں فرمایا انہوں نے انبیاء کے خلاف تدبیریں کی تھی ایسی تدبیر لی تزول من حل تو اس صورت میں اس کا نمونہ ذکر ہو رہا ہے سورہ ابراہیم کا افتتاح اور آغاز نزول قرآن کی حکمت کے بیان سے ہوا تھا تو اس صورت کا آغاز قرآن کریم کی صداقت کے بیان پہ ہو رہا ہے سورت کے امتیازات خصوصیات صورت ممتاز ہے مشرکوں کی آرزو کے بیان پر قیامت میں لوکانو مسلمین دو نمبر آیت آیت نمبر دو دوسرا امتیاز صورت ممتاز ہے قرآن کی حفاظت کے بیان پر آیت نمبر نو انا نخنزل نظک و انا لہو لحاف تیسرا امتیاز سورت ممتاز ہے ابو الجن اور انس کے پیدائش کے بیان پر آیت نمبر چھبیس میں چوتھا امتیاز سورت ممتاز ہے جہنم کے ابواب کے بیان پر آیت نمبر چوالیس میں لہا سب ابواب و امتیاز نبی صورت ممتاز ہے نبی علیہ سلاط وسلام کو امر کے بیان پر آخری آیت میں وبود رب کا حتہ یا اپنے رب کی عبادت کیجئے عبادت بندگی کیجئے حتا کہ آپ کو موت آ جائے چھٹا امتیاز صورت ممتاز ہے نا کرنے والوں پر فتویٰ کے بیان پر من یقنت و میر ہی میر رحمت ربی اللہ سورت کا مقصد اور دعوی مجرموں کے انجام اور احوال کا بیان مجرموں کے انجام اور احوال کا بیان ہے یہ سورت بطور تتمہ ہے ما قبل سورت ابراہیم کے لیے اس کے تین حصے ہیں پہلا حصہ پندرہ آیتیں ان پندرہ آیتوں میں زجر اور تخویف منقری قرآن کو آیت نمبر سولہ سے پچیس تک دوسرا حصہ ہے اس میں دلائل عقلیہ ذکر ہو رہے ہیں آیت نمبر چھبیس سے آخر تک تیسرا حصہ ہے اس میں مجرموں کی ہلاکت کا بیان ہے اقوام محلہ کا سابقہ سورت زواترا سورتوں میں سے ہے اللہ خوب جانتا ہے ان حروف کے معانی کو تیل کا یا تل کتابیایتیں ہی ہیں کتاب کی وقر مبین وا تفسیریہ ہے یعنی قرآن واضح کی روبما ددینہ کفرولو کانو مسلمین یہ سپاروں کی تقسیم بدعی تقسیم ہے قرآن کی اور کسی نہ سمجھ نہیں کی ہے پتہ نہیں کون تھا اب یہ ایک آیت سورہ حجر کی تیرہویں پارے میں ہے اور باقی ساری صورت چودہویں پارے میں ہے پتہ نہیں یہ کیا تو یہ تقسیم سپاروں کی یہ اچھی نہیں ہے صحاب کرام کی تقسیم منازل کی تھی سات منازل تھے ہفتے میں سات دن ایک ہفتے میں قرآن کو ختم کرتے تھے یہ صحابہ کا معمول تھا توقیفی تقسیم قرآن کی صورتوں کی ہے ایک سو چودہ روباما ددین لو الکانو مسلمین یہ زجر ہے منکرین قرآن کو بہت دفعہ چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے لو قانون مسلمین کاش کے ہوں یہ ہوتے یہ مسلمین تابے دار اللہ کے قانون کے کاش کے یہ ہوتے ماننے والے دین اسلام کے مسلمین ذرہم تسلی ہے چھوڑ دو ان کو یا قلو تھو کہ کھائیں اور فائدہ حاصل کریں دنیا میں وہ الحمل عمل اور غافل کیا ہے ان کو امیدوں نے امیدوں نے الہ غفلت کو کہتے جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا بے سل آبدو آبد اللہ و صحا و نسل برا بندہ وہ بندہ ہے جو غافل ہو گیا اللہ کی کتاب سے اور چھوڑ دیا اس نے اس کو قبر اور محشر کی خطرناک حالات اس سے بھول گئے یہ برا بندہ ہے یل ہی غافل کیا ہے ان کو امیدوں نے فسوف عالم تو جلدی ہے کہ جان لیں گے یہ, یہ سخت نمبی ہے سوف عالم سوفترایدن الغبار افرس افر سنترجلی کا ام امارو قرآن سے ہٹنے کی دو بجے ایک نفس کی خواہشات یلہیہم ہی ایک نفس کی خواہشات یا کلوئے تھمت اور دوسری امیدیں یل ہی ملا اب تخیف من قریت اللہ کتاب معلوم اور نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی گاؤں کو کسی گاؤں کے نہیں گاؤں والوں کو مگر اس کے لیے ایک وقت تھا معلوم مقرر ما ماتسب قمن امتن اجلاح ومایستہ خرون نہیں آگے ہوتا کوئی گروہ کوئی امت اپنے نیٹے سے اور نہ پیچھے ہوتی ہے یہ امت اپنے نیٹے سے وقت مقرر سے آگے پیچھے نہیں ہونا تسلی وقال کل مجنون اور کہتے ہیں یہ او وہ شخص کہ نازل کیا گیا ہے اس پر از ذکر قرآن از ذکر قرآن جس پر یہ قرآن نازل کیا گیا ہے یہ کلام بطور استضا ہے منکرین کی طرف سے ان نہ کل مجنون یقیناً تو خواہ مخواہ پاگل ہے اکثر ذکر اللہ حتہ یقور مجنون اللہ کا ذکر اللہ کی یاد اتنی کرو لوگ تجھے پاگل کہہ دیں کیوں پاگل ہے دیکھو اب تو بہانا تھا لاک ڈاؤن ہے تو کیوں درس کرتے ہو بس آرام کرو روزے ہیں نہیں لو ما تا کا کیوں نہیں آتا ہمارے پاس فرشتوں کے ساتھ اگر ہو تو سچے جواب مانو ضلائی کا نہیں آتے فرشتے اللہ بالحقی مگر حق کے ساتھ حق سے مراد وہی وہی تو انبیاء کے پاس لاتے ہیں تم تو انبیاء نہیں ہو یا حق سے مراد عذاب تو کیا عذاب چاہ رہے ہو ما کانو ادم منظرین اور نہیں ہوگے تم اس وقت مہلت دیے گئےوں میں سے تجھے مہلت نہیں ملے گی اب عظمت قرآن اور تسلی انا نشنزل نزک رو لہول فضور بے شک ہم ہم نے نازل کیا ہے اس قرآن کو اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں بہت تاکیدات ہے ان ان حرف حروف مشبہ بل میں سے نا ضمیر متکلم کی نحنو پھر متکلم کی ضمیر نزلنا پھر متکلم کی ضمیر اَ ذکر معرف بلام و انا پھر متکلم کی ضمیر الحافظ جمع کثیرہ یہ بہت تاکیدات ہیں بے شک ہم نے ہم ہی نے ہم نے نازل کیا ہے یہ ذکر ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں ہاں القرآن اسم للنظم نظم المانا تو حفاظت قرآن کے الفاظ کی اور معانی دونوں کی اللہ فرماتا ہے اپنے بندوں علماء کے ذریعے قرہ کے ذریعے والا قدرسل نام ان قبل کفیشی علا اور یقیناً بھیجا تھا ہم نے آپ سے پہلے امبیا کو پہلے والے گروہوں میں ہمایاتی ہمر رسول ان تسلی اور نہیں آئے تھے ان کے پاس کوئی رسول اللہ کانوبی استازیون مگر یہ تھے ان کے پیچھے مسرے کرنے والے ہنسی مذاق کرنے والے استازیون امبیا کے کداری کا تسلی اسی طرح نسل کو ہو چلاتے ہیں ہم یہ استحضافی قلوب المجرمین مجرموں کے دلوں میں لایومین بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اس پر وقت خلط سنت ال یہ تخویف اور یقیناً گزرے ہیں طریقے پرانے والوں کے پہلے والوں کے عذابوں کے ولافت نل بابم منسمائے اور اگر کھول دیں ہم ان پر دروازہ آسمان سے فضل لو تو یہ شروع ہو جائیں فی آرجون اس میں چڑھے آسمان پہ چڑھ کے آپ کی رسالت اور حقانیت کی دلیل لے آئیں پھر بھی نہیں مانیں گے اللہ قالو تو کہیں گے انماں خام خا کہیں گے انما سکرت اب سارونا یقیناً بند کر دی گئی ہماری آنکھیں سکرت نظر بندی کی گئی بل بلنہ قوم مسحور بلکہ ہم ایک قوم تھے مسحورون شہر یافتہ ہم پہ شہر ہوا جادو ہوا ایسے لگا جیسے سچ آسمان پہ چڑھ گئے تھے بالکل حواز ہی ہمارے ایسے ہو گئے تو یہ کہیں گے پھر کہ ہم جادو کیے گئے تھے ہم پہ جادو کیا گیا تھا والد جال نافِ سمائے یہ عبدل اقلیہ اور یقیناً ہم نے ٹھہرائے آسمان میں پروجن پڑاؤ وزین ناحا اور خوبصورت کیا ہے ہم نے اس اسمان کو لن ناظرین دیکھنے والوں کے لیے وہ حافظ نہ ہا منک ال الرجیم اور حفاظت کی ہے ہم نے اس اسمان کی ہر ایک شیطان دتکارے ہوئے سے اللہ من طرح کا مگر وہ جو کہ چھپ کے اس طرح چورانا چوری سے کان رکھ دے اس طرح کا فت باہ و تو اس کے پیچھے ہو جاتا ہے شعلہ ظاہر ظاہر شعلہ اس کے پیچھے ہو جاتا ہے فرشتہ شہاب اموبین سے مارتے ولا اردم ادد اور زمین کو پھیلایا ہے ہم نے والقع نہ فی اور رکھے ہیں ہم نے اس زمین میں بڑے بڑے پہاڑ و حمبت من کلی شعیم موزون اور اگائے ہے ہم نے اس زمین میں ہر چیز اندازے کے ساتھ موزوں وجال فیح اور ٹھہرایا ہم نے تمہارے لیے اس زمین میں معاشار اسباب معیشت کے اسباب گزران کے وہ منلس تم لہو اور ان کے لیے بھی کہ نہیں ہو تم اس کو رزق دینے والے وہ ام ان شعی ان اللہ عندنا اور نہیں ہے کوئی چیز بھی مگر ہمارے پاس ہے خزانے اس کے ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہے وہ معان و نزل اللہ بھی قدر معلوم اور ہم نازل نہیں کرتے اس کو مگر مقرر اندازے کے ساتھ جتنا مخلوق کی ضرورت ہو وارسل نریا لوا اور بیچتے ہیں ہم ہوائیں لواق ہا لوا لاربون کی اریا زولارا رالی گمنگا ہوا گانے لواق ہار رس بری شاہ صاحب نے لکھا رس بری فان زل نامین تو ہم برساتے ہیں اوپر سے بارش فاسقی نہ تو پھر پلایا ہے ہم نے وہ پانی تم کو ومان تم لہو بھی خاضین اور نہیں ہو تم اس کا خزانہ کرنے والے جمع کرنے والے اللہ نے خود ہی زمین میں اسٹوریج کی صلاحیت رکھی ہے پھر کنو کے ذریعے چشموں کے ذریعے یہ زمین سے نکلتا ہے پانی نہیں ہو تم اس کے خزانہ کرنے والے جمع کرنے والے و لَنَحْنُ و نمیت اور یقیناً ہم ہم ہی زندہ کرنے والے ہیں اور مارنے والے ہیں وہ نحن <الْوارِسُون> اور ہم میراث میں لینے والے ہر چیز کو وال قد عالم نل مستقدی مینہ من کم والد عالم نل مستخرین اور یقیناً ہم جانتے ہیں وہ آگے جانے والے تم میں سے اور یقیناً ہم جانتے ہیں پیچھے رہنے والوں کو بھی مستقدی مینہ فل خیر مستاخرین عن خیر خیر میں آگے بڑھنے والے اور خیر سے پیچھے رہنے والے یا مستقدی مینہ اللہ دینہ خلیقو خلیقو مستعرین اللہ وہ جو ابھی پیدا ہو چکے ہیں اور مستخری ابھی پیدا نہیں ہوئے بعد میں پیدا ہونے والے یا مستقدیمین الدینہ ماتو مستری الدینہ ہم اخیا مستقدیمین وہ پہلے جانے والے مرنے والے اور مستاخیرین جو کہ ابھی زندہ ہیں مستقدیمین اول الخلقی مستاخرین آخیر الخلق یا مستقدیمین اول خلق, خلق, خلق, اول خلق ممن تقدم علا امت محمدن نبی علیہ السلام سے پہلے امت محمدی سے پہلے والی امت اور مستاخرین امت محمد یا مستقدمین فی صفوف الجهاد مستاخری عن صفوف الجهاد یا مستقدی مینہ من قطل فل جہادی مستاخری نمنختلفی فل جہادی یا مستقدمین فی صفوف سلاطی مستاخیرین انصف وفصلا تھی بہت سے معنی یقینا ہم جانتے ہیں تم میں سے آگے ہونے والے اور یقینا ہم جانتے ہیں مستاخیرین پیچھے رہنے والوں کو ونا ربا کہ ہوا یا اور بے شک تمہارا رب جمع کر دے گا ان کو یقینا یہ اللہ ہے حکمتوں والا اور جاننے والا اب تیسرا واقعہ تیسرا باب اور واقعہ آدم علیہ السلام کا سال سن تیسری بار ذکر ہو رہا ہے والقت خلقنل انسان مسلسالن اور یقیناً پیدا کیا ہے ہم نے انسان کو من منسلسال خشک من ہم ان مصنون کھن خن کھناتے منہ ہم سنے گارے سے کھن خن کھناتے سلسال اس خشک مٹی کو کہتے ہیں جس کو ہاتھ مارو تو وہ کھن خن کھناتی ہے من حما ان انحامہ گوندی ہوئی کو کہتے ہیں مصنون خمبیرا جس پہ سال و سال گزرے ہوں تو خمبیر کو کہتے ہیں مسنون جس پہ سال گارے تو یقیناً پیدا کیا ہے ہم نے انسان کو من سال دیکھیں قرآن نے تراب ذکر کیا سورہ حج کی آیت نمبر پانچ میں تین لازب ذکر کیا سورہ صافات کی آیت نمبر گیارہ اور سلسال ذکر کیا یہاں ہمائے مصنون بھی ذکر کیا یہاں سور رحمان میں آیت نمبر چودہ میں فخار ذکر کیا اصل مادہ تو تورابتا مٹی پھر اس مٹی میں پانی ڈال دو تو تین بن جاتا ہے تو اس تین کو خوب مل تو لازب بن جاتی ہے لازب اس میں ایک سب بات پختوں کی لاڑ جنا سلیخ والا اور حام جب اسے گون دیا جائے اور مصنون جب یہ خمبیرا ہو جائے اور سلسال کی طرح پھر خشک ہو جائے فخار فخار یہ بھی خوش کو کہتے ہیں فخار وہ مٹی کے بنے ہوئے برتن کل فخار تو انسان کو پیدا کیا ہے ہم نے خوشک کھنکھنانے والی گوندی ہوئی خمبیرا مٹی سے نہ اور جنات کو پیدا کیا ہے ہم نے انسان سے پہلے من نار سموم گرم آگ سے سموم النار الداخل فی مسامل انسان وہ آگ جو انسان کے مساموں میں بھی داخل ہو تو جنات بھی داخل ہوتے ہیں اور رگوں میں پھرتے ہیں شیاتین وہ قَالَ رَبُّكَ کللم ایک کرو کہ فرمایا تھا تیرب نے فرشتوں سے میں یقیناً میں پیدا کرنے والا ہوں ایک انسان کا من سنسال خشک کھن کھناتی ہوئی منحمع گوندی ہوئی مصنون خبیرا مٹی سے کیچڑ سے پیزا تو جب میں برابر کر دوں انسان کو ون فخت ہی ہی روحی اور پھونک مار دوئس انسان میں اپنی روح سے اضافتی اپنے سے فکا لبو ساجدین تو ہو جاؤ گر جاؤ اس کے لیے سجدہ کرنے والے فصل عدلم تو سجدہ کر لیا فرشتوں نے کلہم سب نے اجمعون سب کے سب اللہ ابلیس مگر سجدہ نہیں کیا ابلیس نے آبا انکار کر دیا مساج دین کے, کے ہو جائیے ابلیس سجدہ کرنے والوں میں سے سیدھا کرنے والوں کے ساتھ کالا یا ابلیس تو فرمایا اللہ نے او ابلیس مالا کاللہ تکو نماسا جی کیا ہوا تجھے کہ نہیں ہوئے تو سیدھا کرنے والوں میں سے ان کے ساتھ کیوں نہیں سیدھا کیا تم کالا تو اس نے کہا لم اکل یاسود علی بشرین کالا لم اکن لیا سود میں نہیں ہوں کہ سجدہ کر دوں ایک بشر کو خلق تہومن سلسارن جس کو تو نے پیدا کیا ہے خوش خن کھن کناتی ہوئی من مین گوندی ہوئی مصنون خمبیرا مٹی سے کالا فخرج من ہات فرمایا اللہ نے جاؤ نکل جاؤ اس جنت سے اہل بیدت کہتے ہیں ابلیس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تو جنت سے نکل گیا نہیں ابلیس نے بشریت کو کمزور جانا ہاں لم اکن لی اسجودلی بشرن بشر کی تحقیر کی تو بشریت کی تحقیر کی وجہ سے یہ, یہ خود ہی حقیر ہو گیا فخرج منہا جیسے رضا خانی بشریت کی تحقیر کرتے ہیں نبی کو بشر نہیں مانتے تو اللہ نے فرمایا نکل جائے اس جنت سے یقیناً تو دتکارا ہوا ہے و ان و انا علیہ کلانت ہے اللہ یوم دین اور یقیناً تجھ لانت ہوگی قیامت تک قالا تو اس نے کہا ربی فانظرنی اللہ یوم اباسن اے میرے رب مہلت دے دے مجھے قیامت تک اللہ یوم عباسن اس دن تک کے لوگ اٹھائے جائیں گے قبروں سے قالت تو اللہ نے فرمایا فنّا کمین المنظرین یقیناً تو ہے مہلت دیے ہو میں سے اللہ یوم الوقت المعلوم اس دن وقت مقرر تک قالا رب بھی بیما غی تنی تو کہا میرے رب اس وجہ سے کہ تو نے مجھے پریشان کر دیا وئی تنی غور رجول ادا اذ جو ہلا مکا غور رج الزا فسد عائشہ انسان پریشان ہو جاتا ہے جب اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے تو اس نے کہا ہے میرے رب اس وجہ سے کہ تو نے مجھے پریشان کر دیا لینا لم فلار دی خا مخا مزین کروں گا ان کے لیے زمین میں ولاؤ ہوئی اللہ مجمج اور خامخا مخواہ گمراہ کروں گا ان کو سب کو اللہ عبادت منحم المخلصین مگر تیرے بندے ان میں سے خاص چنے ہوئے مخلصین اے اخلص ہم جنہیں یہ نے عبادت کے لیے خاص کیا ہے یا مخلصین اس میں فائل ہے جو اخلاص کے ساتھ تیری تابع داری کرنے والے ہے وہ بچیں گے کہ شیطان استثناء کرتا ہے تو یہ عباد مخلصین اگر امبیا نہ ہوں تو کون ہوگا شیطان سے بچنے والے انبیاء معصوم ہے خالہ هذا صراط الیہ مستقیم تو اللہ نے فرمایا یہ راہ ہے میری طرف سیدھی ان عبادی سلقا علیہم سلطان یقینا میرے بندے نہیں ہوگا تمہارے لیے ان پر کوئی غلبہ علام منتبا من کا مگر وہ جنہوں نے تیری تاب کی من الغاوین سرکشوں میں سے وہ ان نہ جہنم علم و عیدم اور یقیناً جہنم خام خَا ان کے ساتھ وعدہ ہے سب کے ساتھ لہٰ سب آتوا باب اس جہنم کے ساتھ دروازے ہیں یا ساتھ طبقے ہیں سات طبقے ہیں جہنم لذا ہوتما صعیر سقر جہیم اور حاویہ ساتھ لکھ باب بمن ہم جزم مقصوم ہر ایک دروازے کے لیے نہیں ہر ایک طبقے کے لیے ان میں سے ایک حصہ ہوگا مقصوم تقسیم کیا گیا ان نل متقینفی جنتون بشارت ہے یقیناً متقی جنتوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے اتخرو ہاب سلام عامنین انہیں کہا جائے گا داخل ہو جاؤ اس جنت میں سلامتی کے ساتھ امن میں رہوگے و ما معافی صدور, صدور من غل اور دور کر دیں گے ہم وہ جو ان کے دلوں میں تھا منغل ان کچھ حسد سے اخوانا اے یقون اخوان ہو جائیں گے یہ بھائی بھائی علی سرور متقابل ان تختوں پہ بیٹھے ہوں گے ایک دوسرے کے سامنے لا مس فیحا نصب نہیں پہنچے گئے ان کو اس جنت میں تھکان وما ہوں منہا بھی مخرج اور نہیں ہوں گے یہ اس جنت سے نکالے گئے نبی اعبادی انّّّی انغفورالرحیم خبر دیجئے میرے بندوں کو کہ یقیناً میں میں ہوں بخشنے والا مہربان و انّا عذابی حلاب العلیم اور بے شک میرا عذاب و عذاب ہے دردناک ناک و نبی حم اور خبر دے دیجئے ان کو مہمانوں کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کے ازدخلو علیہ جب داخل ہو گئی ہے مہمان ابراہیم علیہ السلام پر فقالو السلامن تو انہوں نے کہا السلام علیکم قال کال انامن کم وجیلون یا ان دماج ہے قرآن نے دوسرے مقامات پر تفصیل کی ہے کہ ابراہیم گئے اور بچھڑے کو ڈھونڈ کر لائے ان کے سامنے انہوں نے جب نہیں کھایا تو قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نامن کم وجیل یقیناً میں تو تم سے ڈر گیا ہم تم سے ڈر چکے ہیں کیوں کوئی نقصان اور شر پہنچانے کے لیے آئے ہو قالو تو انہوں نے کالا تھا جل مت ڈریے ان نانو بشرو کبھی ہم خوشخبری دیتے ہیں آپ کو ایک لڑکے علیم سمجھدار کی برو فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے آئے تم مجھے خوشخبری دیتے ہو اعلی ان اے معا ان اس کے ساتھ کہ پہنچی ہے مجھ کو الکیبرو بڑھاپا ہے مجھ کو بڑھاپا فبی متو بشیرون تو کس وجہ سے تم مجھے خوشخبری دیتے ہو کس طرح دیتے ہو میں تو بوڑھا ہوں قالو بشرنا کب تو انہوں نے کہا ہم خوشخبری دیتے ہیں آپ کو بالحق حق کے ساتھ یعنی اللہ کے حکم کے ساتھ فلا تکم من تین تو مت ہوئی آپ نہ امیدوں میں سے قالت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا و می یق نہ رحمت ربی اللہ یک تو نا امید نہیں ہوتا اپنے رب کی رحمت سے الب ال مگر گمراہ قال فما گو کم المرسلون تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا کیا حال ہے اور کیا کام ہے او بھیجے ہو خالو تو انہوں نے کہا ان ارسلنا اللہ قوم مجرمین یقیناً ہم بھیجے ہوئے ہیں قوم مجرموں کی طرف اللہ لوت مگر تابے دار لوت کے انالمونت جوہ مجمعین یقیناً ہم بچائیں گے ان سب کو علم رات مگر بیوی بیوی بی بی ان کی من الغاب انہا لمن ہم نے مقرر کیا فیصلہ کیا اندازہ کیا کہ یقیناً بیوی ان کی ہوگی خامخا پیچھے رہنے والوں میں سے عذاب میں پلم غابرین جمع مذکر کا تقریباً غابرات نہیں فرمایا پلم جا لوتنسلون جب آ گئے لوت کے پاس فرشتے مرسلون بھیجے ہوئے قال ان قوم منکرون تو فرمایا لو علیہ السلام نے دیکھو عالم الغیب نہیں ہے فرشتوں کو نہیں جانا یقینا تم تو ایک قوم ہو منکرون ناشنا قالو تو انہوں نے کا بل جے نہ کبھی ماکانوفی ہی ہم ترون بلکہ ہم آئے ہیں آپ کے پاس اس عذاب کے ساتھ کہ یہ ہیں اس میں شک کرنے والے وہ قبل حقی آئے ہیں آپ کے پاس حق کے اظہار کے لیے وہ ان نالا سعدی خون اور ہم ہے سچے خام سچے فاس ریب علی کبھی خط علم لے تو لے جاپ نیاحل کو اسرا رات کو لے جانے کو کہتے ہیں رات کو لے جاپ نیاحل کو بھی قطع من لے ایک حصے میں رات کے وقت تبھی ادبا اور آپ پیچھے پیچھے جائیے ان کے پیچھے ولا الطف من کما اور پیچھے نہ دیکھے تم آپ میں سے کوئی بھی کیونکہ مجرموں کی طرف پیچھے دیکھنا وقت عذاب میں نشانی ترحم کی ہے اور رحم نہیں کرنا مجرموں پر وگزو اور جائیے خیسو تو مرون جس طرح کے آپ کو حکم کیا جاتا ہے وہ قیم کل امرا اور فیصلہ کیا تھا ہم نے لوتل سلام کی طرف اسی کام کا انداب رہا الائی مختوم مصبحقین کی یقیناً جڑ ان لوگوں کی کاٹی جائے گی سب سویرے سویرے کے وقت وجا المدینتی تب شیرون تو آ گئے شہر والے اس خوشی خوشی سے خالا انحلائی ضعیفی تو فرمایا اللہ تعلیہ السلام نے یہ میرے مہمان ہے فلاں تو مجھے مت شرماؤ میرے مہمانوں کی بےزتی نہ کرو بت اللہ اور ڈرو اللہ سے ولا توفظون اور مجھے خفا نہ کرو قالو تو انہوں نے کہا کا انلع عالمین آیا ہم نے آپ کو منع کیا مخلوقات سے اب سارے جہان کے ٹھیکادار نہ بنے چھوڑ دیجئے ان کو ہمارے پاس قال ہاؤ یہ بناتی تو لو تلیہ السلام نے فرمایا یہ میرے قوم کی بیٹیاں ہیں میری بناتی بناتی قومی ازواجکم جو کم میں سمرقندی نے مانا کیا یہ میرے قوم کی بیٹیاں تمہاری بیویاں تمہاری بیویاں ہیں نا ان کن تم اگر ہو تم یہ کام کرنے والے لا کا شاہد ہے تیری عمر انہم لفی سکرتیم یا امہون یقیناً یہ لوگ اپنے نشے میں حیران و پریشان اور مستر لامر کا آپ کی عمر گواہ ہے اس پر امام مالک رحم اللہ فرماتے ہیں جہاں بھی قرآن میں مخلوق کی قسم ہو تو وہاں اللہ کی صفت مقدر ہوگی خالی کو عمری کا کرتبی نے یہ ذکر کیا ہے یا ہمارے اساتذہ شاہ ولی اللہ رحم اللہ سے فرماتے ہیں قسم بمان شہادت ہے آپ کی عمر کا خالقیا شاید ہے آپ کی عمر کے یقینا یہ لوگ خام خواب نشے میں دھت تھے یا مہون حیران و پریشان فا خزت ہو تو پکڑ لیا ان کو چیخ نے مشرقین سورج کے طلوع ہونے کے وقت اب قرآن دوسرے مقامات پہ مصبحین کہتا ہے تو یہاں مشرقین صباح اور اشراق اس میں تو فرق ہے تو شا... اشرف علی تھانوی صاحب بیان القرآن میں اس کا جواب کرتے ہیں کہ ابتدا عذاب کا صبا میں ہوا تھا اور جب زمین پہ پٹخا ان کو تو وہ وقت اشراق تھا سمر نے بھی باہر العلوم میں یہی کہا فجعلنا نہ عالیہ سافلا تو ٹھہرا دیا ہم نے اس کا اوپر حصہ اس کے نیچے وامترنا ہم ترنا من تم سجیل اور برسائے ہم نے ان پر پتھر سنگ گل کے سجیل سنگ گل وہ گل اور مٹی جو آگ میں پکائی جائے اور اس سے سنگ بن جائے مٹی کے جو برتن ٹوٹ جائے ان کے وہ ٹوٹے ہوئے حصے اس کو سنگ سجیل کہتے ان نفید علی کلا آیات متوسمین یقیناً اس میں خامخہ دلائل ہے عقل مندوں کے لیے متوسمی اور یقیناً یہ گاؤں سدوم والا لبی سبی خامخہ راستے میں پڑا ہے حجاز سے جب شام کی طرف جاتے تھے تو راستے میں ارد میت آتی ہے اب اسے سوریا کہتے ہیں تو یہ علاقہ تھا انفیدالی کلا آیت لمن یقیناً اس میں سدوم کال کا ارض میت اور سوریا یقیناً اس میں خام دلائل ہے مومنوں کے لیے وہ ان کا نا صاب العی کا یقیناً تھے جنگی والے عئی اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ درخت بہت ہو میں سے جنگی کہتے جنگ ہے تو یہ شعیب علیہ السلام کی قوم تھی تھے یہ اسحابلئے کا ظالمین ظلم کرنے والے فن تقم نامن ہوں تو ہم نے بدلا لے لیا ان سے وہ ان نہ ہم ابھی امام اموبین اور یقیناً یہ دونوں گاؤں خام خواہ راستوں میں ظاہر ہے شعیب علیہ السلاۃ السلام کا گاؤں یہ جو جرنیلی موٹر وے گئی ہے مدینہ منورہ سے تو اسی راستے پہ آتا ہے مدین ولقت کا ذبہ اسحاب الحجر المنسرین جو موٹر وے مدینہ سے جو ریلوے گئی لائن بھی گئی ہے اور جو موٹر وے بھی گئی چھٹا اسٹیشن آتا ہے اصحاب الحجر کا سموت کا حجر وادی ہے مدینہ اور تبوک کے درمیان اب بھی اس کے آثار ہیں یقیناً تقزیب کی تھی حجر والوں نے انبیاء کی ایک نبی کی تقزیب ساروں کی تقزیب ہوا کرتی ہے کیونکہ مسئلہ سب کا ایک ہی ہے دعوت ایک ہی ہے وہ یہ قوم صالح اور دیے تھے ہم نے ان کو اپنی آیات دلائل تو تھے یہ اس سے منہ پھیرنے والے و قانوین ہیتون الجیبالی تنامین اور تھے یہ کہ کھودتے تھے پہاڑوں کو گھروں کے لیے امن سے تو پکڑ لیا ان کو چیخ نے کے وقت صبح سویرے فما فماغنان ہوں ماں قانویک تو کوئی فائدہ نہیں دیا ان سے اس نے تھے یہ اس کا کرنے والے جو کر رہے تھے اس نے کوئی فائدہ نہیں ما خلق نسم آواتی و لرد وما بینہ ہما اللہ بالحق اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین کو نہ اس کو جو اس کے درمیان ہے مگر حق کے اظہار کے لیے وہ ان سات لاتیتن اور قیامت خامخا آنے والی ہے قیامت آنے والی ہے فسف حصف حل جمیل تو منہ پھیر دو منہ پھیرنا خوبصورت واس کے میدان میں میدان جنگ میں تو فشر بہم من خلفہم اور منافقوں کو اننا برا امن کو تو یہ واس کا میدان ہے جاہلوں سے منہ پھیر دو منہ پھیرنا خوبصورت اننا ربا کا ہو الخل العلیم بے شک تیرا رب وہ پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے منقد آتینا کا سب امن المسانی اور یقیناً ہم نے دی ہے آپ کو ساتھ آئے مثانی جو بار بار پڑی جاتی ہے ہر نماز میں سور فاتحہ کی یہ تھے وقرآن العظیم واو تفسیریا ہے آتفی تفسیر ہے اور قرآن بڑا بڑا قرآن کا بڑا حصہ آزم صورت فی قرآن سور فاتحہ مراد ہے ایک نام سور فاتحہ کا قرآن العظیم بھی ہے تو جب یہ قرآن ہے تو جب فاتحہ پڑھی جائے تو فستمی اس کو سنو اس کو سنو یہ نہیں کہ امام کے پیچھے امام بھی پڑ رہا ہے تو بھی پڑھ رہا ہے تو پھر کیسے سنو اللہ تمدن آئین کہانہ بِهِ ازواجن تو مت پھر اپنے آنکھوں کو اس طرف جس پہ فائدہ دیا ہے ہم نے جوڑوں کو ان میں سے اللہ تحظن علم اور مت غمگین ہوئی ان پر وقف جَنَاحَكَ کل اور نیچے کر دیجیے اپنے پر مومنوں کے لیے نرحم سے کہنایا ہے عمر بت ہے فقراء مومنوں کے ساتھ امام نصفی نے تفسیر مدارک میں لکھا ہے اغ نہیں تو کا بال قرآن امافی اے دن سے میں نے تجھے غنی کر دیا قرآن کے ذریعے لوگوں سے پر حدیث میں بھی آتا ہے سمنا من لم ی تغنہ بال وہ مجھ سے نہیں جو قرآن کے ذریعے مستغنی نہ ہو جائے لوگوں کے اموال سے اور ایک حدیث میں آتا ہے من ہدا اللہسلامی و علم القرآنہ سم شکل فاقت قطب اللہ الفقر بین آئین القیامت جس کو اللہ نے اسلام کی ہدایت دی ہو قرآن کا علم دیا ہو پھر وہ فقر و فاقے کی شکایت کرے تو اللہ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان قیامت تک فقر لکھ دے گا وہ فقیر ہی رہے گا وقل انی ان نظیر المبین اور کہہ دیجئے یقیناً میں میں ڈرانے والا ہوں ظاہر کبان ذلنا المختسمین تخویف ہے لمنرین نازل کریں گے ہم ان پہ عذاب جس طرح کے نازل کیا تھا ہم نے آذاب مختصمین پر مختصمین سے مراد کون ہے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے اللہ کے قرآن کو الذین جعلوا القرآن آئزین وہ لوگ جنہوں نے ٹھہرایا قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے یا مختصمین مکے والے حج کے ایام میں راستوں کو تقسیم کر دیتے تھے لوگوں کو کھڑا کر دیتے تھے جو کوئی بھی آئے حج کے لیے اسے کہہ دینا محمد کی بات نہ سنے یا مختصمین قوم سالح جنہوں نے تقسیم کی تھی راہوں کی رات کی صالح کو قتل کرنے کے لیے اللہدین جدا کلام ہو گئے اس صورت میں وہ لوگ جنہوں نے ٹھہرایا ہے قرآن کو عزین ٹکڑے ٹکڑے فورب بھی کا تو تیرے رب کی قسم لنس الن خامہ خامے ہم پوچھ لیں گے ان سب سے اما خان یا عملون اس کے بارے میں کہ تھے یہ عمل کرنے والے فسدا بما تو مر تو صاف صاف بیان کیجئے اس کا جواب کو حکم کیا جاتا ہے سد آ من سد افطرا کا جب شیشہ ٹوٹ جائے تو ظاہرا اس میں لکیر معلوم ہوتی اسی طرح سیدھی لکیر کی طرح سیدھا بیان کیجئے یا توڑ دیجئے دل مشرکوں کے جیسے شیشہ ٹوٹتا ہے فسدا قرطبی کہتے فرق جم آہم شیشے کے توڑنے کی طرح ان کو بھی توڑ دیں ان کی جماعتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں زاد المسیر میں ابن جوزی فرماتے ہیں فسدا اس دا باطلا بحق کا توڑ دے باطل کو آپ کے حق کے ساتھ امام نصفی فرماتے ہیں فض ہر بھی ہو یہ مسئلہ ظاہر کیجیے جہرن اس کو بیان کیجئے اور پھر مدارک کہتے ہیں ففرق رخ بین الحق کی واطل منسٹ از فرق لے یہ حق اور باطل کے درمیان جیسے کہ شیشہ ٹوٹ جاتا ہے ابن قیم اسی لیے قصید نونیا میں فرماتے ہیں وسدا بیما کالر رسولو ولا تخف وسدا بیما قال رسول ولا تخف بن قلت انصاری ول اور ایک شاعر کہتے ہیں حفظ قرآن عظیم نے توست حرف حقرا فاش گفتن دین توست قرآن کی حفاظت اطرائین ہے حرف حقرا فاش گفتین توست فسدہ بیمات و تو صاف صاف بیان کیجئے اس, اس کا جو آپ کو حکم کیا جاتا ہے وہ عارض عانل اور منہ پھیر دیجیے مشرقوں سے انا کفینہ کل یقیناً ہم کافی ہیں آپ کی طرف سے استضا کرنے والوں کی سے الدینہ وہ لوگ یہ جالون خر جو ٹھہراتے اللہ کے ساتھ آلیہ اور فسو فلمون تو جلدی ہے کہ جان لیں گے یہ ولقد نالم انزی کو صدر کبھی مایا کو <يَقُولُون> تسلی ہے اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ بے شک تنگ ہوتا ہے آپ کا دل بما اس وجہ سے یا جو یہ کہتے ہیں مقولہ حذف ہے کی وجہ سے فصب بے حمد کا تو پاکی بیان کیجئے آپ کے رب کی صفات کے ساتھ یہ دل کی پریشانی کا علاج ہے وقم من اور وہ کب منا اور ہو جائیے سجدہ کرنے والوں میں سے اللہ کی تابیداری کرنے والوں میں سے یہ امور مسلح حال ہے جب دشمن تباہ ہو تو فصب و ابرب کا حت یا تھی عبادت کیجئے اپنے رب کی حتا کہ آ جائے آپ کو موت یقین مراد اس سے موت ہے ابن عباس فرماتے ہیں یورید و بہل و سم الموت, الموت یقین انلی ان موت امر متعقن سراج المنیر میں خطیب صاحب نے ابن عباس کا یہ قول ذکر کیا مراد یقین سے موت ہے اور موت کو یقین اس لیے کہا گیا کہ موت امر متقن ہے واب رب کا حتیات یا کلی اے وبد ربا کا فی زمانی حیاتی جب موت آ جائے تو پھر عبادت کیسی یعنی اپنی حیات کے زمانے میں موت تک عبادت کیجیے امام غزالی کہتے ہیں دو چیزیں تھیں ایک بہت شکی تھی زندگی لوگوں نے اسے یقینی بنا دیا ایک بہت یقینی تھی موت لوگوں نے اس میں شک شروع کر دیا تو واب ربا کا حتیات یا کلی المنیر میں خطیب صاحب کہتے ہیں اشارہ اس طرف ہے کہ تیری زندگی کا ایک لحظہ بھی عبادت سے خالی نہ رہے عبادت کیجیے اپنے رب کی حتیٰ کہ آپ چاہے آپ کو موت اب وہ پیران زلالت جو کہتے ہیں پیر صاحب کامل ہو گیا ہے اب وہ نماز نہیں پڑھے گا ہاں کامل فلکف اور ہو گیا تو پھر صحیح ہے نماز نہ پڑے لیکن اگر مسلمان ہے تو موت تک نماز پڑھے گا شیخ عبد القادر جیلانی اللہ علیہ رات کو عبادت کر رہے تھے ایک تخت ہوا میں آیا چمکداروں کا آواز ہوئی باس تو کامل باس تو کامل اب عبادت چھوڑ دے تو شیخ عبد القادر صاحب نے فرمایا لاہ قوت اللہ بلا تو اس تخت پہ آگ لگ گئی دوسری طرف سے آواز آئی تو اس سے بڑے بڑے لوگوں کو میں نے گمراہ کیا ہے لیکن تو علم کی وجہ سے بچ گیا تو انہوں نے پھر کہا لا حول ولا قوت اللہ ایک طرف سے گمراہ نہ کر سکا تو اب دوسری طرف سے آ کے تکبر پیدا کر رہا ہے تو سورہ حجر میں احوال اور انجام مجرموں کا بیان ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اطا امر اللہ فلا تستعجلو جبحان ہو بتالا امایو شری کو سورہ نحل یہ سورت بھی مکی صورت ہے سورہ کہف کے بعد نازل ہوئی ہے ستر نمبر ہے نزول میں سترویں صورت ہے اور مصحف کی ترتیب میں قرآن کریم کی سولہویں صورت ہے سورہ حجر کے بعد لگی ہے سورہ حجر کے ساتھ ربط متعدد وجوہ کی بنا پر ہے پہلا ربط سورہ حجر میں سابقین مجرمین کا عذاب ذکر ہوا تو اس صورت میں آتا امر اللہ موجودہ مجرموں کے عذاب کا ذکر ہے پہلی آیت میں یا سور ابراہیم میں ترغیب فی تبلیغ تھی سورہ ہیجر میں نمونے تھے عذاب کے تو اس صورت میں اصل مسئلہ توحید دلائل عقریہ کے ساتھ ثابت ہو رہا ہے یا سورہ ہیجر میں آیت نمبر اٹھائیس میں فرمایا سورہ حجر کی آیت نمبر اٹھائیس میں فرمایا وہ اسقال رب کل ملائی کتین خالق ام بشرم بن سلسالم بن مسنون تو اس صورت میں آیت نمبر چار میں عام انسانوں کی پیدائش کا ذکر ہے یا سور خجر میں فرمایا سب کو میں نے پیدا کیا ہے تو یہاں آیت نمبر اکیس ای میں مخلوقات کی عاجزی کا بیان ہے سور ہیجر کی آیت نمبر چھیالیس میں فرمایا ات خلوحہ بھی جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ امن میں امن سے تو یہاں آیت نمبر چھتیس میں اس کا خلاصہ آیت نمبر بتیس میں اس کی ترقی بتیس چھتیس نہیں آیت نمبر بتیس میں اس پہ ترقی الذین تھا توفا طیبین یقولون السلام علیکم اد خل بما کنتم تعملون یا سور حجر میں منکرین اور معاہدین کے حالات بیان ہوئے تو یہاں آیت نمبر 36 میں اس کا خلاصہ سور حجر میں انسان کی پیدائش کا ذکر تھا تو یہاں انسان پہ انقلابات کا ذکر ہے آیت نمبر 70 میں سور حجر کی آیت نمبر 49 50 میں فرمایا نبی عبادی عنی عنی عنی عن الغفور رحیم ورنہ عذابی حل عذاب العلیم تو یہاں آیت نمبر 112 میں آزاب علیم کا بیان ہے سری حجر میں فرمایا تھا آخر میں وابد رب کا حت آت یقین اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے موت تک ہی نساری زندگی تو اس صورت میں احسانات الٰہیہ کا ذکر ہے جو کہ ودھ کی علت ہے اللہ نے احسانات کیے ہیں اسی لیے ان کی بندگی کیجیے سورہ حجر کی آیت نمبر پانچ میں فرمایا تھا ما تسبق من اجلاحہ و وما تاخیر تو یہاں آیت نمبر اکسٹھ میں فرما رہے ہیں فَإِذَا جا جل لَا لاستہ خیرون وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ہوں ولاستقیموں صورت ہیجر کی تفصیل ہے یہاں امتیازات سور نحل ممتاز ہے دلہ عقلیہ متنوعہ کے بیان پر عالت توحید جس طرح دلائل اقلییہ متنوع رنگ آ رنگ اس صورت میں ذکر ہو رہے ہیں توحید باری تعلی پر تو ایسا کہیں اور نہیں دوسرا امتیاز صورت ممتاز ہے انعام کے تفصیلی منافع کے بیان پر آیت نمبر پانچ چھ سات آٹھ آٹھ میں جانوروں کے منافع ذکر ہو رہے ہیں تیسرا امتیاز سورت ممتاز ہے دریا کے بعض فوائد کے بیان پر آیت نمبر چودہ میں چوتھا امتیاز سورت ممتاز ہے کلمہ میں کفر کے جواز کے بیان پر عند اکراہ اکراہ کے وقت کسی نے آپ پہ زور کیا زبردستی کی تو کفر کا کلمہ پڑھنا زبان سے وقلب مطمئن بلیمان آیت نمبر ایک سو چھے صورت ممتاز ہے شہد کی مکھی کے فوائد کے بیان پر آیت نمبر اٹھاسٹھ شہد کی مکھی کا بیان اور شہد کے فوائد بھی ذکر ہو رہے ہیں آیت نمبر انہتر سکسٹی نائن اس پاگل عورت کے بیان پر سورت ممتاز ہے جو سارا دن تارے بنا کے شام کو اس کو کاٹ دیا کرتی تھی سرخہ چلاتی تھی آیت نمبر 92 نائنٹی سورت ممتاز ہے اجما آیت کے بیان پر وہ آیت جس میں سارے عوامر اور نواہی جمع ہوئے ہیں وہ ہے آیت نمبر نبے ان اللہ امر بالعدل ولیحسانی وی تھا عید القربہ وینا عانل فاحشہ اول سورت ممتاز ہے مکے والوں کی قہت کے بیان پر ان پہ قہت آئی تھی آیت نمبر ایک سورت کا مقصد اور دعویٰ اس باتیں توحید بالعدلت ال رنگا رنگ دلائل کے ساتھ توحید کا اس بات ہے سورج 6 ابواب پہ منقسم ہے چھ ابوا آب پہلا باب آیت نمبر تئیس تک پہلی تریس آیت ہے اس میں ادلہ متنوع عالت توحید پھر آیت نمبر چوبیس سے پینتیس تک دوسرا باب ہے سورت کا اس میں ناکیبین کی حالت اور ناکیبین کو زواجر بھی اقوال و فعالم توحید سے پھرنے والے آیت نمبر چھتیس سے سینتالیس تک تیسرا باب اس میں دلیل نقلی جماعی اور تصرف کی نفی نبی علیہ السلام سے اور زجر منکرین قیامت کو اور ترغیب لل ہجرت آیت نمبر اڑتالیس سے پینسٹھ تک یہ چوتھا باب ہے سورت کا اور اس میں یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ کلحم منقادون سب کے سب اللہ کے محتاج ہے پھر آیت نمبر 66 سے 81 تک یہ چھ... پانچواں باب ہے اور اس میں ذکر ہو رہا ہے ان آم کلو مین اللہ ساری نعمت اللہ کی طرف سے ہیں اور آیت نمبر 82 سے آخر تک چھٹا باب ہے اس میں تسلی اور تخویف اور ترغیب القرآن اور ترغیب ایفائے آہت کو تو پہلا باب دہلی تری سایتیں اس میں دلّہ متنوع عالت توحید عطا امر اللہ ماضی بمانے مزارل تحقی الوقوع ہے آ گیا امر اللہ یعنی آ جائے گا اللہ کا حکم قرطبی نے لکھا ہے اتا ایک علی من اقام علی شرک آ جائے گا اللہ کا عذاب اس پر جو شرک پہ قائم رہا اتنے دلائل ذکر ہو گئے تو کے اب بھی نہیں مانتا تو عطا عقاب ہو علامن اقام علی شرک آ جائے گا اللہ کا عذاب اس پر جو کہ ابھی تک شرک پہ قائم رہے فلا لو تو جلدی نہ کرو اس پر سبحانہ ہوا تا علا پاک ہے اللہ اور بہت اونچا ہے اس سے جو یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں ترغیب لالقرآن یونز الملائی کا تبروح ہے اللہ فرشتوں کو برروحی وہی کے ساتھ وہی کو روح کہا کیونکہ یہ روحوں کی روح ہے قرآن توحید ہر عمل قرآن کے بغیر بے روح ہے بنا مری اپنے حکم سے عالام شاؤ میں اس پر جس پر چاہے اللہ اپنے بندوں میں سے ان انظرو اس لیے ان زیرو اے خوی فنا سبل قرآنی ولیمہ لا اللہ الہ اللہ ان فتقون سمرقندی میں بارالعلوم میں سمرقندی فرماتے ہیں انظرو اے ڈراؤ لوگوں کو خوی الناس سبل انہو والم اللہ ن فتقون کہ ڈراؤ لوگوں کو کہ یقینا قرآن کے ذریعے اور سمجھاؤ ان کو کہ نہیں ہے کوئی الہ مگر ایک میں اللہ فرماتا ہے فت تو مجھ سے ڈرو میرا خلاف نہ کرو خلق سماواتی والارض بالحق اللہ نے پیدا کیا آیا آسمانوں اور زمینوں کو بالحق لے اظہار الحق عالیہ اس بات الحق حق کے اظہار اور اس بات کے لیے عما بہت اونچا ہے اللہ اس سے جو یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں خلقل الانسانہ پیدا کیا ہے اللہ نے انسان کو نطفت ایک قطرے سے نطفے سے پیدا ہوا خسیم مبین تو اچانک یہ انسان ہوتا ہے جھگڑا کرنے والا ظاہر توحید میں ول انامہ خلاقم اور جانور کو اللہ پیدا اللہ نے پیدا کیا ہے جانوروں کو تمہارے لیے فیحاد تمہارے لیے اس میں دفع دفاع کا سامان ہے دفاع کا سامان جنگی چمڑوں کے ذریعے بنتا تھا یا دفاع ہے گرمی سردی سے بچنے کا سامان ہے وہ منافی اور فائدے ہیں وہ منہاتا قلون اور اس سے تم کھاتے بھی ہو دوسرے فائدے ہیں بار برداری وغیرہ اور کھاتے بھی ہو اس کا گوشت اور دودھ والمفی ہا جمال اور تمہارے لیے ان جانوروں میں جمال ہے حسن ہے ہینتری وحین تسرہ جب تم شام کو لاتے ہو ان کو گھروں کی طرف اور جب تم صبح بھیجتے ہو ان کو چراغاہ کی طرف تریحون کو پہلے ذکر کیا کیونکہ اس میں زینت بہت ہے شام کو جب آتی ہے تو پیڑ بھرے ہوتے ہیں ان کے اور تھن بھی بھرے ہوتے ہیں بہت حسین نظارہ ہوتا ہے صبح جب نکلتی ہیں تو اتنی مزیدار نہیں لگتی اچھی نہیں لگتی ب تحمل کو ملا بلا اور اٹھاتے ہیں تمہارے بھاری بھاری بوجھ اس زمین کی طرف لم تک بالغی ہی کہ نہیں ہو تم پہنچنے والے اس کی طرف اللہ بھی مگر نفسوں کے کڑاؤں کے ساتھ بہت تکلیف سے وہاں پہنچے گئے اتنے بڑے بڑے بھوچ تمہارے پہنچا دیتے ہیں انب کم لو فر بے شک تمہارا رب خام خان نرمی کرنے والا محربان وح وح محربان ہے مہروبان وہ واہ مہروبان ہے ول خیلا ول بگالا اور گھوڑے اور کچر کچر و تسوئی خچر اور گھوڑے اور خچر و اور گدے لی تر اس لیے کہ تم سوار ہو جاؤ اس پر یہ سواری کے ہیں زینا اور زینت بھی ہے اس میں زینا اے تزئی نو بہا زینتن تزئی اب یہ حلال ہیں کہ حرام ہیں اس میں مختلف روایات ہیں ان دلحناف حرام ہے یہ گھوڑے اور گدے اور خچر ہاں کیونکہ معقولات کے ذمن میں سراہ ان کا بیان نہیں ہوا ہاں مرکب ہے ان کا بس یہ سواری کے ہیں وزینہ اور زینت کے لیے ہیں اچھا لگتا ہے جب مجاہد نورستان کے دروں میں کالی پگڑی بان کے مشین گن اپنے کندھے پہ لٹکا کے چل رہا ہوتا ہے گھوڑے پہ سوار وہ اخلکمالا تالمون یہ مظاہرے ہے یہ اخلوق و مالا اور پیدا کر دے گا اللہ وہ جو تم نہیں جانتے تمام ایجادات اس میں داخل ہے ایک فرنگی نے شیخ الہند رحم اللہ سے پوچھا تھا کہ جہاز اور ریل کا ذکر قرآن میں ہے تو انہوں نے فرمایا ہاں ہے نا تو کہاں ہے یہ آیت پڑی تھی وہ اخلوق و مالا تالمون وال اللہ قسط اور اللہ پر بیان کرنا ہے سیدھی راہ کا اللہ السبیل ایک معنی اللہ قاصد الصبیل اللہ کی طرف قاصد راہ کا منہا ومن جائر اور بعض ان راہوں میں سے ٹیڑی راہیں ہیں جائر ساحلب نے عبد اللہ تصری فرماتے ہیں قسط السبیل اطری کو سننا ومن ہا جائر النار قصد السبیل سے مراد سنت کا طریقہ اور منہا جائر ہیں ذالک الملل ہے امام شاطیبی نے صفا ان سر پہ یہ قول ان کا ذکر کہ معالم و میں بغوی نے بھی فرمایا ہے منہا جائر الحا و احوا خواہشات اور بداعت یا اللہ بیان ہے قسطیل تلبیا تو اللہ بیان و قصد السبیل اللہ پر ہے بیان کرنا سیدھی راہ کا انبیاء اور کتابوں کے واسطے امنہ جائر اور بعض ان راستوں میں سے ٹیڑی رہے ہیں کو مجمعین اور اگر چاہتا اللہ جبری ایمان تو خام ہدایت دے دیتا سمتم تم سب کو ن اسمائی اللہ وہ ذات ہے جس جو برساتا ہے اوپر سے بارشیں تمہارے لیے ان میں سے پینا ہوتا ہے ومن ہو شجر فی تسیمون اور اسی سے درخت ہے چرا ہیں کہ اس میں تم تسیمون چراتے ہو اپنے جانوروں کو یم بھی تو لکم اللہ نکالتا ہے تمہارے لیے بھی اس بارش کے ذریعے ازرا فصل و زیتون اور زیتون ون نخیلا اور کھجور و ومن کلکھ تمارات اور ہر قسم کے میووں میں سے ان نفی زالی کالا آیا یقیناً اس میں خامخات دلائل ہیں لی قومی یا اس قوم کے لیے جو سوچ اور فکر کرتے ہیں وسخر الحکوم اللہ ونہار اور مسخر کیے ہیں تابع کیے اللہ نے تمہارے لیے رات اور دن کو وشم سول سورج اور چاند کو ون و مسخراتم بھی عمری اور ستارے بھی تابع ہیں اللہ کے حکم سے ان نفی دال قتم ہے یقیناً اس میں خامخات دلائل ہیں اس قوم کے لیے جن میں عقل ہو وما آ ذرا علقم فلار دی مختلف ہو اور وہ جو کہ پیدا کیا اللہ نے تمہارے لیے زمین میں رنگا رنگ رنگ ہیں اس کے انفی دال آیت یقیناً اس میں خامخات دلائل ہے اس قوم کے لیے یزک کرون جو نصیحت حاصل کرتے ہیں اللہ البہرا یہ اللہ وہ ذات ہے جس نے مسخر کیا ہے دریا کو لتا کلو من الحمن اس لیے کہ کھاؤ تم اس سے گوشت تازہ مچھلی کو گوشت کہا بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مچھلی گوشت نہیں ہے کسی نے قسم کھائے کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا تو اس نے مچھلی کھا لی تو یہ ہانس نہیں ہوتا تو وہ مچھلی کو گوشت نہیں مانتے نئی قسم کا بنا عرف پہ ہوتا ہے عرف میں مچھلی کو گوشت نہیں کہتے گھر جا کے پوچھو تو کیا پکایا تو وہ اگر مچھلی پکائی ہو تو وہ نہیں کہتے کہ گوشت پکایا عرف قسموں کی بنا عرف پہ ہوا کرتی ہے اس لیے کہ کھاؤ تم اس دریا سے گوشت تازہ اس کے ذبح کرنے کی بھی ضرورت نہیں بس یہ تیار گوشت ہے اور تس تقریجوں میں اور نکالتے ہو تم اس سے زیورات الو اور مرجان طلب تل تم پہنتے ہو اس کو یہ تو عورتوں کے لیے ہے لیکن نسبت یہاں مردوں کو کی گئی کیونکہ عورتیں زیورات مردوں کے لیے ہی پہنا کرتی ہیں وہ ترل فلکا مواقع اور دیکھے گا تو کشتی کو پیچھے کرنے والے پانی کو اس میں یہ بے اعتبار نازر دیکھنے والا کشتی میں سوار ہو کے جب دریا کے پانی کی طرف دیکھتا ہے تو ایسے محسوس ہوتا ہے گویا کہ یہ پانی پیچھے جا رہا ہے حال یہ ہے کہ یہ کشتی آگے جا رہی ہوتی ہے دیکھے گا تو کشتی کو پیچھے کرنے والی پانی کا اس دریا میں ولی تب تغو من فضلی اور اس لیے کہ ڈھونڈ لو لی تب تغو ماتوف نالے ہی حضف تب تم عبرت حاصل کرو اور اس لیے کہ تم ڈھونڈ لو اللہ کے فضل سے رزق حلال وَلَعَلَّكُمْ اللہ کم تشکرون اور خام کہ تم شکر ادا کرو اللہ کی نعمت ہوکا وَالْقَافِلَ اردی روا اور رکھے ہیں اللہ نے زمین میں بڑے بڑے پہاڑ ان تمی دبی کم الی اللہ تمی دبی اس لیے کہ یہ زمین نہ ہلے تم پر وانہارا اے واجر اور جاری کی ہے اللہ نے نہرے وسو بولن اے وحیا س اور اللہ نے بنائے ہیں راستے لا القم تہ تدون تم راہ پاؤ اب ان تتموں کو دیکھو دیکھے گیارہ نمبر آیت سے ان نفی دالی کل آیات القومی تفق تفکر کر اور کرنے والے کے لیے تو جب سوچ اور فکر کریں گے اللہ کی آیتوں میں تو پھر دوسری آیت میں ل آیات القومی کر میں عقل پیدا ہو جائے گا عقل پیدا ہو جائے تو لیات القومی ضک کرون آیت نمبر تیرہ عقل مندوں کا کام کریں گے اللہ کی کتاب کی نصیحت کو قبول کریں گے نصیحت قبول کر لی تو پھر لعلکم تشکرون شکر ادا کریں گے جب شکر ادا کر دیا تو لعلکم تحت ہدایت پالیں گے وہ علامات اور دوسری نشانیاں ہیں وہ بن نجمی اور ستاروں کے ذریعے یہ راہ پاتے ہیں سمرا دلائل کا افام اخلوق کم اللہ آیا وہ ذات جو پیدا کرنے والا ہے مخلوق کا ہے اس کی طرح جو نہیں پیدا کر سکتے کچھ بھی افلاط ازک کرون وہ تم نصیحت نہیں قبول کرتے و ان تقد نے مطلب ہلا تفسوہ اور اگر تم گرنا چاہو اللہ کی نعمتوں کو تو نہیں گن سکتے اس کو ان اللہ علیہ غفور الرحیم بے شک اللہ ہے خام بخشنے والا مہربان اللہ عالما تسرون عمات والین دیکھیے یہ آیت پہلے بھی گزری ہے لیکن وہاں انسان کا بیان ہوا ان انسان الظلوم ان کفار آیت نمبر چونتیس سورہ ابراہیم کی اور یہاں یہ آیت انتا نعمت اللہ تو تسوا تو نعمت دینے والے کا بیان تم پھر بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کرتے تو اللہ پھر بھی اللہ غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے اللہ اور اللہ جانتا ہے اس کو جو تم چھپاتے ہو دلوں میں اور اس کو بھی جو تم ظاہر کرتے ہو ودین درون دون اللہ اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا اوروں کو لاخلوقون اشے وہ نہیں پیدا کر سکتے کوئی چیز بھی وہ ہم اخلقون اور یہ خود پیدا کیے گئے ہیں اموات ان غیرواحیہ مردے ہیں زندہ نہیں ہیں منہ زی القرآن میں شاہ صاحب نے لکھا ہے شاید یہ ان کو فرمایا جو مرے ہوئے بزرگوں کو پوچھتے ہیں شاید یہ ان کو فرمایا جو مرے ہوئے بزرگوں کو پوچھتے ہیں شاہ صاحب نے لکھا ہے اور آلوسی صاحب بھی لکھتے ہیں روح المعانی میں وجوز یقونل مراد و منل مخبران ہو بیما ذوکرمائے تنا وہ لو جمی معبودات آتی ہم منظویل عقولی وغیرہ ہم مراد اس سے مقبرانہ وہ جو ذکر کیا گیا ہے یہ سب کے سب معبود مراد ہیں ضوی القول ہوں کہ غیر زویل عقول ہوں اموات ان غیر مردے ہیں نہیں ج... ہیں زندہ مردے ہیں تو مردے تو ہوتے ہی نہیں زندہ ہیں پھر غیر واحع کی کیا ضرورت تھی تو اللہ کو پتا تھا ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو مردوں کو زندہ کہیں گے تو اللہ نے ان کے منہ پہ بالکل چپیڑ لگا دی غیر واحعہ نہیں ہے زندہ یہ تو کیا کہہ رہا ہے مردوں کو زندہ کہہ رہا ہے پھر علوسی صاحب لکھتے امو میں مجاز اموات میں ہونا چاہیے اور حقیقی مردوں کو شامل ہو یہ آئے جو مردے ہیں اور مرنے والے ہیں اسی طرح علامہ عثمانی صاحب بھی اور تھانوی صاحب بھی بیان القرآن اور تفسیر عثمانی میں کلام کرتے ہیں ہمایہ شعرون الانعباسون اور یہ نہیں سمجھتے کہ کب اٹھائے جائیں گے قبروں سے کیونکہ ولباس و حقیقت حقیقت و الاسالوں میں مکان الآآخر وقت غالب الباسو فی اصطلاح القرآن اعلی احزار اناسی الاحصابی بادل موت تحریر تنویر میں فرماتے ہیں باس کی حقیقت ارسال میں مکان ال آخر ہے اور عموماً قرآن کی اصطلاح میں باس احضار اناس الاحسابی بادل موت کو کہتے ہیں تو ان کو کیا پتا کہ کی کب اٹھائے جائیں گے قبروں سے اللہ حکم علا ہوں دعوت توحید کا و کا تفریحان تمہارا علا حاجت روا اور مشکل کشا وہ الا ہی ہے ایک فلدین اللہ آخرتی وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر قلوب ہم منقرت ان, ان کے دل انکار کرنے والے ہیں اس مسئلے سے یا ناشنا جاننے والے ہیں اس کو وہ ہم مستقبیر اور یہ خود کو بڑا جانتے ہیں تخویف منقرین کو اور تسلی مومنین کو ہے اب لا لاجرمان اللہ عالم عمایوں سرون کوئی شک نہیں کہ بے شک اللہ جانتا ہے وہ جو یہ چھپاتے ہیں جو, جو یہ ظاہر کرتے ان اللہ حب المستقبرین بے شک یہ اللہ محبت نہیں کرتا خود کو بڑا جاننے والوں کو سے اب دوسرا باب یہاں سے شروع ہوا پینتیس نمبر آئے تک ہے اس میں زجر پہلے زجر بے انکار القرآن تخویف ناقیبین کو بے اقالم وہی داخیل الحم ماضان ذل ربو کم اور جب کہا جائے ان کو کیا نازل کیا ہے تمہارے رب نے کیا نازل کیا تو قالو یہ کہتے ہیں اساتیر الن یہ قصے ہیں پرانے والوں کے لی ملو اوزارحم لام للاقبت ہے انجام یہ ہوا کہ اٹھائیں گے اپنے بوجھ گناہوں کے کام لن پورے پورے قیامت کے دن ومن اوزار بغیر علم اور بوجھ میں سے ان لوگوں کے جن کو انہوں نے گمراہ کیا ہے بغیر علم کے اللہ سا مایزر خبردار بہت برا ہے وہ جو یہ اٹھائیں گے جو یہ اٹھاتے ہیں وہ بہت برا ہے اب تسلی اور تخفیف پھر قدم کر اللہدین من قبل میں یقیناً تدبیر کی تھی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے فات اللہ بنیام تو آگے اللہ یعنی اللہ کا عذاب ان کی آبادیوں کو من القوایدی بنیادوں سے فخر علیہ مصف تو گرا دی ان پر چھتے ان کے اوپر سے واتا ہم واتا ملازاب اور آ ان کے پاس عذاب اس طرف سے کہ یہ نہیں جانتے تھے سما سما پھر تخیف پھر قیامت کے دن یقیم رسوا کر دے گا ان کو اور فرمائے گا اللہ اے نشرکا یہ اللہ دینا کن تم تشاقو نفیم کہاں ہیں میرے حصہ ہی دار وہ لوگ جن کے بارے میں تم پھٹتے تھے تشاقو نفیم جن کے بارے میں تم بہت چیخے مارتے تھے نور حیدری پھٹ پھٹ کے تم چیخے مارتے تھے یا تشاقیم جن کے بارے میں تم دشمنی کرتے تھے قال اللہ ددینہ ات تو کہہ دیں گے وہ لوگ جن کو دیا گیا تھا علم یقیناً رسوائی آج کے دن اور عذاب کافروں پہ ہوگا اللہ ددینہ وہ کافر تتوفہ ململائی کا کہ روحیں لیں گے ان سے فرشتے روحیں قبض کرتے ہیں ان سے فرشتے اس حال میں کہ یہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں اپنے آپ پر فلق تو یہ گرا دیں گے اپنی گردن اللہ کے ہاں تسلیم ہو جائیں گے وقال اور کہیں گے ما کن نعملو نہیں تھے ہم عمل کرنے والے منسوین برا بلا بے شک ان اللہ علی ممبا کن تعملون تامل اللہ جاننے والا ہے اس کا جو تھے تم عمل کرنے والے فتخلو اب جہنم داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں سے ہمیشہ رہو گے اس میں بے صاف الم میں سے تو بہت برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا وکیل ددینت کو مذان ضلع ربو اور کہا جائے گا ان لوگوں سے جنہوں نے خود کو بچایا تھا شرک سے اگر کہا جائے گا کیا نازل کیا تھا تمہارے رب نے قالو خیرن اے انزل ضلہ خیرن تو کہیں گے یہ اللہ نے نازل کی تھی خیر کی کتاب خیرن دیکھیں منقرین نے کہا تھا اساتیر الاولین ماضان انزل رب کم کالو اساتیر اللہ آیت نمبر چوبیس میں وہ مرفوع تھا جدا مبتدا اور خبر تھی اور یہاں خیرن منصوب ہے مفول ہے فعل محظوفہ کا کلام متصل ہے مومنوں کا قالو خیرن کیا مانا ان کا کلام منفصل تھا وہ سوچ سوچ کے کہہ رہے ہیں الاولین مومن بے سوچے سمجھے قرآن کے بارے میں خیر کی گواہی دیں گے متصل للذین آسن لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی تھی اس دنیا کی زندگی میں ان کے لیے ہوگا حسنتن اچھا مقام جنت ودار ولد اللہ خیرتی خیر یا اچھا بدلہ نیکی کا اور خواہ گھر گھرا خیرت کا بہت بہتر ہے والنعم دار المطقین اور خامخواب بہت بہتر ہے انجام اور گھر متقیوں کا نعمہ فال مدحہ میں سے ہے وہاں بیسا فال زم میں سے تھا جنتیں ہوں گی ہمیں گیری کی داخل کر دیے جائیں گے اس پہ بہتی ہوں گی ان کے نیچے نہریں ان کے لیے ہوگا ان جنتوں میں وہ کچھ جو یہ چاہیں گے اسی طرح بدلا دے گا اللہ متقیوں کو ان لوگوں کو تتوفہ حمل کا روحیں لیں گے ان سے ملائک طیبین حال ہے اس حال میں کہ یہ پاک تھے شرک سے یا خوش خوش ہوں گے خوش کیونکہ جنتیوں ان کو بشارت دیں گے فرشتے یا سلام علیکم یہ فرشتے کہیں گے ان کو سلام ہو تم پر ادخل الجنتہ داخل ہو جاؤ جنت میں اس وجہ سے تھے کہ تھے تم عمل کرنے والے حلی انضر اللہ ان تعطیٰ الملائی کا یہ ہے انتظار نہیں کرتے یہ مگر اس بات کا کہ آ جائیں گے ان کے پاس فرشتے عذاب کے اویات یامرب بھی کیا آ جائے گا حکم تیرے رب کا بغیر فرشتوں کے ملائکہ کے بغیر قدالک فعل کا فعال قبلہم اسی طرح کام کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے وہاں ظلم اللہ اور ظلم نہیں کیا تھا ان پر اللہ نے ولا انفسہم یظلمون لیکن تھے یہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے صاحبہ سیاح تما ملو تو پہنچ گئی ان کو برائیاں اس کی جو عمل انہوں نے کیا تھا وہاں کا اور نازل ہو جائے گا ان پر ما سزا اس کی کانو بھی یس کہتے ہی اس کے ساتھ مسغرے کرنے والے وقال الدین آشر کو یہ زجر ہے بیست استدلال الباطل اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے شر کیا ہے لو شاہ اللہ ماں اگر چاہتا اللہ تو ہم عبادت نہ کرتے اللہ کے سوا کسی چیز کی بھی نہ ہم اور نہ ہمارے آبا اور نہ حرام کرتے ہم اللہ کی حرام کے بغیر من مندونی حرام ہی منش ان کوئی چیز بھی کزالی کا فعال من قبل اسی طرح کام کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے تسلی فعال الر رسول البلاغ بین تو نہیں ہے رسولوں پر مگر پہنچانا حق کا ظاہر ولقد باسنا یہ تیسرا باب ہے آیت نمبر سینتالیس تک اس میں دلیل نقلی اجماعی وَلَقَدْ باس نہ فی کلی امت رسولہ یقیناً بھیجا تھا ہم نے ہر ایک امت میں ایک رسول انی ابود اللہ اس مسئلے پر کہ بندگی کیجیے ایک اللہ کی عبادت کریں بندگی کرو ایک اللہ کی سارے انبیاء اسی مسئلے پہ آئے تھے وش تنیب الطوت اور خود کو بچاؤ غیر اللہ کی عبادت سے تعبوت کلو منالیب السعود فرماتے جو گمراہی اور شرک کی طرف بلائے وہ تاغوت ہے تو اپنے آپ کو بچاؤ تاغوت سے امن ہمن حد اللہ تو بعض ان میں سے وہ تھے جن کو ہدایت دی تھی اللہ نے ومن ہمن حقت علیہ حدولا بعض ان میں سے وہ ہے کہ لگ گئی تھی ان پر مہر گمراہی کی تو پھرو زمین میں تو دیکھو کیسے تھا انجام جھٹلانے والوں کا مکذبین جو حق کی تقزیب کرتے تھے اب نفی تصرف کی نبی علیہ السلام سے اور تسلی بادل بیان ان تحرس علا ہودہ اگر تو بہت حرس کرتا ہے ان کی ہدایت پر تو یقیناً اللہ ہدایت نہیں دیتا اس کو جس کو گمراہ کر دے وہ معلوم مناصرین اور نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی امدادی امداد کرنے والا ان کے لیے کوئی بھی نہیں ہوگا اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا تو تیرے چاہنے سے میرے محبوب کچھ بھی نہیں ہونے والا حقسم بِاللَّهِ جَهْدَ ہی جہاد امان اور قسمے کھاتے ہیں یہ اللہ کے نام کی پکی پکی قسمیں ان کی کہ لائے اب آص اللہ من من يموت کے نہیں اٹھائے گا اللہ اس کو جو مر جائے ایک دفعہ مر جائے تو پھر کیسے زندہ ہوگا اس پہ قسم کھاتے ہیں بلا بے شک اللہ اٹھائے گا وادن عالیہ حق یہ وعدہ ہے اللہ پر سچا لیکن اکثر لوگوں میں سے لا لمن نہیں جانتے یہ زجر بھی انکار القیامت تھا لیبین لہ متعلق ہے ولقد بعثنا فی کل امۃ رسولا کے ساتھ ہم نے انبیاء کو بھیجا تھا اس لیے کہ بیان کریں ان کے لیے ان امتوں کے لیے وہ مسائل یختلفون فیہ کے اختلاف کیا تھا انہوں نے اختلاف کرتے ہیں اس میں ول یعلم الذین کفروا اس لیے لیعلما لیظہرہ کے معنی میں ظاہر کر اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے انہوں کانوں کاذبین کی یقیناً یہ لوگ یہی ہیں جھوٹے انما قولنا قول یقینا ہماری ہمارا کہنا ایک چیز کو اذا ارد نہ جب ہم ارادہ کرے اس کا ان انقول کہہ دیتے ہیں اس کو کن موجود ہو جا فیا تو موجود ہو جاتا ہے اب ترغیب ہجرت ولدین حاج رف اللہ اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے دین میں من بعد ما ظلم اس کے بعد کے ان پہ ظلم کیا گیا لنوبی دنیا حسنتن تو خام ٹھکانہ دے دوں گا میں ان کو دنیا میں خوبصورت والا اجر ال آخرت اکبر اور خام خاجر آخرت کا بہت بڑا ہے لوکان کاش کے یہ لوگ جانتے الَّذِينَ صَبَرُوا صبر رَبِّهِمْ ربیم وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پہ وہ توکل کرتے ہیں کاش کے یہ جانتے ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا ہے اور اپنے رب پہ توقل کرتے ہیں ان کا مرتبہ جانتے لنوب یورنف دنیا ہسانہ زماشری کشاف میں لکھتا ہے مہاجرین کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ دنیا میں اچھا ٹھکانا ان کو دوں گا جر رب نازال مرارا ہم نے بار بار اس کی اس کا تجربہ کیا ہے ہمار سلامین قبل کے اللہ رجالن الم یہ دلیل وہی ہے نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مگر مردوں کو وہی کرتے تھے ہم ان کی طرف سارے انبیاء مردوں میں آئے عورتوں میں کوئی نبیہ نہیں فصل و اہل تو پوچھئے اہل ذکر قرآن والوں سے پوچھئے آپ علم والوں سے اگر ہو ہو انکن ان کن تم تالمن اگر ہو تم لا نہ سمجھ اگر تم لوگ نہ سمجھو تو پوچھو نا اہل ذکر سے قرآن والوں سے بل بھئی یہ نہ تھی بیجے تھے ہم نے انبیاء واضح دلائل کے ساتھ و ظبر اور کتابوں کے علم کے ساتھ بئی نات دلائل زبر نقلی دلائل وانزلنا الیک الہی اور ہم نے نازل فرمایا ہے آپ کی طرف بھی قرآن تو بھئی للناس ما نزل ذیل علیہم اس لیے کہ بیان کر دیں آپ لوگوں کو وہ جو نازل ہوا ہے ان کی طرف وہ اللہ تفق کہ یہ لوگ سوچ اور فکر کرے افامین الدین مکسی آیا امن میں ہو جائیں گے بچ جائیں گے وہ لوگ جو تدبیریں کرتے ہیں بری بری حق پرستوں کے خلاف ان بچ جائیں گے اس سے یقصف اللہ بھی ملار کہ دنسا دے گا ان کو اللہ زمین میں یہ تخویف ہے او یاتیا ہم یا آ جائے گا ان کے پاس اللہ کا عذاب من حیث لا عور اس طرف سے کہ یہ نہیں سمجھتے او یاخوز فی تقلو یا جائے گا ان کے پاس عذاب فی ان کے پھرنے میں تقلب یہ پھریں گے زمین میں اور اللہ پکڑ دے گا ان کو یاخ ہوں فی تقلب ان کے پھرنے میں پھرتے رہیں گے یہ اپنے شہروں میں اور ان کو اللہ عذاب سے پکڑ لے گا پما ہوں بھی موجزین تو نہیں ہیں فی تکلب ما تکلبی تو نہیں ہے یہ اللہ کو کمزور کرنے والے او یا خزم اعلیٰ تخوفن عبادت تخیف یا اعلیٰ تخوفن عبادت تنقو سن یا پکڑ لے گا اللہ ان کو ڈرانے کے بعد یا کم کرنے کے بعد اللہ ان کو کم کر دے گا پھر ان سب کو پکڑ لے گا آزاد فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَوْفُ الرَّحِيمِ پس یقیناً رب تمہارا تم لوگوں کا لَرَوْفُ نرمی کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبئے لیکا اللہم قوینا فی رزاکا و خزل الخیر بناسیتنا و جلل اسلام ممتہ رجائن لا الہ الا انتا المستعان وال